میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے جناب یہ کم ہوگی ہاں جی اب ٹھیک ہوگی اب جناب ٹھیک ہوگی ابھی بھی لو ہے کاظری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آواز لو ہے ان کا ان کا کیا علاج ہے میرے پاس تو میرے پاس تو ان کا کوئی علاج نہیں جی ماشاء میں کرتا ہوں جی کوشش کوشش کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ کی بیٹی آپ سے مائک چھین رہی ہوگی پھر بیٹی کس کی ہے آپ کی بیٹی جو ہوئی اس لیے جناب وہ آپ سے ہی تو مائک چھینے گی نہیں نہیں نہیں یہ مت بولیں جناب ہاں وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اپنی جان ایسے نہ نہ چھڑوائے جی ہم سے اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والی نہیں ہے پورے روم والے میری طرف ہے کہ وہ آپ پر گئی ہے آپ بھی دیکھیں نا جس کو جی چاہے پہنچ کرنے کو تو آپ کا جی چاہتا ہے میں ہر کسی کو پونچ کرتا رہوں مائک آپ کے پاس ہی رہے دوسرے کسی کو نہ ملے یہ باہر کے اب اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں اگر کوئی موضوع پسند ہو تو میں انشاءاللہ اس کو لے کر آگے چلتا ہوں اگر نہیں تو آج میں ایک روم میں گیا تقریباً ایک بجے کے قریب وہاں ایک ماتمی کتا کہہ سکتا ہوں نا ماتم کتا تو کہہ سکتا ہوں لیکن کوئی بات نہیں ماتمی کو کتا میں کہہ سکتا ہوں ایک ماتمی کتا اس کا بھی میرے پاس اس کی بھی دلیل ہے کہ ماتمی کو کتا کہنا جائز ہے ماتمی کو کتا کہنا جائز ہے تو جناب ایک ماتمی کتا Hmm. وہ کہہ رہا تھا کہ جناب سنی سب جہنم میں جائیں گے hmm. سنی سب جہنم میں جائیں گے ایک ماتمی کتا کہہ رہا تھا کہ چنی سب جہنم میں جائیں گے اور شیعہ سب جنت میں جائیں گے ہوں یہ <تصفيق> بات کہاں تک درست ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور سائیں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہتے جی ہم روم کھولنے والے ہیں اس بات پر چیلنج کرنے والے ہیں تو میں تو کہتا ہوں روم کھول کے سے پہلے ہمیں بتا ہے اور جہنمی کون ہے تو پھر کہ ماتمی سب کے سب کتے ہیں اور ماتمی جو ہے قیامت والے دن کتے کی شکل میں آئیں گے اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی دبر میں آگ ڈالی جائے گی جی جی اور یہ ثابت کریں کہ اہل سنت جہنمی ہیں تو میں ثابت کروں کہ سیدنا علی المرتضا کرم رم اللہ وج الکریم سنت یہ بات حق ہے نا تو انشاءاللہ اگر اجازت دیں تو آج یہی موضوع نہ ہو جائے واہ واہ سنی ماشاءاللہ شیر ہے نا میں جناب. جناب. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت ویسے بھی محرم شریف جو ہے نا وہ شروع ہونے والے ہیں تو میری تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ روزانہ جو ہے نا جب تک آ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ, آ, یہ اسپیشلی جو ہمارا آیام آئیں گے نو دس محرم کو اس میں ان ہم اسپیشل روم کریٹ کریں گے لیکن اس سے ہٹ کر پورے, پورے محرم شریف میں اگر آپ اسی حوالے سے ان مردودوں کے آ, یہ جو خدیف لانتی شیعہ کالے کتے جہنمی ان کے بارے میں ہی آپ روزانہ کچھ کلام کریں بیان کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اس لیے کہ لوگوں کو ان کے کفر کے بارے میں ان کی گندگی کے بارے میں ان کی ناپاکی کے بارے میں ان کی, ان کی جو ناپاک ان کی سوچ ناپاک گندہ اور نہایت ہی ترین ان کی, ان کی عقیدہ ہے اس کے بارے میں اتنی زیادہ لوگوں کو معلومات نہیں ہیں تو آپ روزانہ ہی اس حوالے سے جب تک محرم شریف جاری و ساری ہے اس حوالے سے یہ بیان فرمائے تو ہم سب کے علم میں بھی اضافہ ہوگا ان اللہ تعالی اور اس حوالے سے اگر وہ لوگ کچھ بات کرنا چاہیں گے یا ہم سے ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ذریعے سے ان سے ڈیبیٹ بھی کرنے کو انشاءاللہ شاء اللہ کو ترکیب بنا لیں گے تو آپ تشریف لائی حضرت اور بیان میں آپ شروع کیجئے بالکل اسی موضوع پر کیجئے آپ اور میں تو کہتا ہوں روزانہ کیجئے پورے محرم کے مہینے میں آپ کیجئے تاکہ آپ کے وسات سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ان کے جو گندے عقائد ہیں وہ اس کا علم ہو سکے اور ہم جو ہے نا ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں جزاک اللہ السلام علیکم تشریف لائی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ کبھی سامنے نہیں آئے گی کبھی نہیں آئے گی اتنی جرت ان لوگوں میں نہیں ہے کہ یہ لوگ سامنے آ کر بات کر سکے کبھی جھوٹ کے بھی پاؤں ہوئے ہیں جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوتا ہے اور میں نے کتنی دفعہ جا کے ان کے روموں میں ان کو چیلنج کیا ہے جا کے خود جا کے یہ لوگ بھی ہمت کر کے دیکھیں نہ مجھے میرے روم میں آ کے چیلنج کریں روم میں نہ آئے میرے کسی آدمی کو کہہ دے کہ ہمیں ہم چیلنج کرتے ہیں اس کو مناظرے کا پھر دیکھنا یہ بجم رضا میدان میں آتا یا نہیں آتا لیکن ابھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے کتنی بد بختی ہے اور یہودیت کی یہ کیسی سازش ہے کہ اسلام کے اسلامی سال کے پہلی تاریخ کو ہی یہ لوگ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی ابتدا میں ہی یہ لوگ واہ بیلا شروع کر دیتے ہیں یہ اسلام دشمن ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام سے اگر ان کا تعلق ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا اگر یقین نہ آئے تو میرے امام امام اہل سنت مجد ملت بیٹھے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ آپ نے ان کے رد میں بہت سی کتابیں لکھی اگر یقین نہ آئے تو آج اعلیٰ حضرت نیٹ پر ایک کتاب موجود ہے رد الرافہ ان کے رد میں کتاب موجود ہے جس کی ہر ہر عبارت کے بعد ان پر قبر کا بتوا لگایا گیا اور وہ کتاب دیکھی جا سکتی ہے نا آپ نیٹ میں گوگل میں لکھیں اللہ حضرت نیٹ تو وہ کتاب سامنے آ جائے گی آپ دیکھ لیں اور پھر ایسا لوگ ایسے لوگ جن کے کپر میں شک نہیں وہ ہمیں کافر کہیں جہنمی کہیں, تو ان سے بڑا بدبخت کون ہوگا ہمارا عقیدہ تو وہ عقیدہ ہے جو سیدنا علی المرتضا کرم رم اللہ عب الکریم نے اپنایا ہے سیدنا علی المرتضا کرم اللہ وج الکریم کہا کرتے تھے رسول انحتجاج تبرسی میں احمد بن ابھی طالب تبری جو ہے شیعہ ہے وہ لکھ رہا ہے کہ سیدنا علی المرتضا کر رم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے اہل سنت تو وہ ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ان طریقوں کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں اور جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں یہ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے نا اور سیدنا علی المرتضا کر اللہ وجہ الکریم ہمارے تھے ہم ان کے ہیں وہ ہمارے تھے اور یہ لوگ جو ہیں ابن سبا یہودی کی مانوی اولاد جو ہے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ سیدنا علی المرتضا کر رم اللہ وج الکریم آپ اللہ جانمی ہیں کیونکہ وہ اہل سنت نہیں تو میرے روم میں بہت سے سن بھی رہے ہوں گے اگر وہ اہل سنت نہیں تھے ماتمی تھے تو ثابت کریں جناب کہ علی المرتضا کر اللہ وز الکریم اہل سنت نہیں تھے وہ ماتمی تھے تو پھر پتا چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا یہ لوگ کبھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ہم, ہم تو چیلنج کرتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ روم کھولنے کی ضرورت نہیں بس یہ روم کھول لو کہ ماتمی جنتی ہے یا ماتم جہنوی ہے میں انشاء ثابت سابت کروں گا کہ ماتمی جہانوی ہے تو اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں الحمد للہ الحمد وکفا على عباده اما بعد وسلام عماب من بل شیت بسم اللہ علیہ اجرن المد في قربا قال شان ح وسم تسلیم السلام يا السلام يا رسول اللہ و السلم علیک و علا آلک و اصحابika یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و سلم علیک و علا آلک و اصحابika یا سیدی یا حبیب اللہ برمی قبر قرآن کریم برقان حمید کے پچیس میں پارے کی چوتھے رکو کی اس میں سے ایک آیت کریم میں نے تلاوت کیا آیت کریمہ نہیں بلکہ آیتے کریما کا ایک جز میں نے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا کل امحوب فرما دیجیے گا کہہ دیجئے لا آلو علیہ الجرا لاس آلو علیہ الجرا میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا یعنی تبلیغ رسالت کے بدلے میں کوئی اجرت جو ہے طلب نہیں کرتا فل قربا مگر سوائے اس کے, کے میرے قرابت داروں سے محبت کا hmm. تو گرامی قدر یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے پچیس پارے کے چوتھے رقو میں نازل فرمائی ہے حضور علیہلاۃ وسلام آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اے محبوب کیا دیجئے گا لا علکم علیہ فی القربہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا لیکن میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا اس آیت کریمہ میں جو اجرت کا ذکر ہوا ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس اجرت کی نقی جو ہے اللہ رب العزت نے کئی مقام پر اس کو بیان فرمایا ہے جس طرح کے نو علیہ سلام کا قول اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ماں اصال کم من اجر ان اجر یا اللہ رب میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا میرا ازر تو صرف رب العالمین کے ذمہ پر ہے اس کے کرم پر ہے اور اسی طرح حود علیہ سلام کا بھی ذکر آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجئے گا انیسواں پارہ حوت علیہ السلام نے بھی اسی طلب حجرت پر نبی فرمائی ہے سال علیہ السلام کا ذکر آیا تو سال علیہ السلام نے بھی نبی فرمائی ہے اور لوت علیہ السلام کا ذکر آیا تو انہوں نے بھی اس کی نبی فرمائی ہے یہی فرمایا ہے ناجری اللہ رب العالمین میرا آجر تو میرے رب العالمین کے پاس ہے تو شعیب علیہ السلام سے بھی یہ عجرت کی نبی ہے بلکہ قران مجید میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اپ اس اجرت کی نبی فرمائیں قران کریم میں یہ بات موجود ہے قل لا اسالكم علیہ اجر قل لا اسالكم علیہ من اجر و ما من المتکلفین آپ کہہ دیجئے گا کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلب کرنے والوں میں سے ہوں کیونکہ کہ تبلیغ رسالت جو ہے وہ حضور علیہ سلاد وسلام کے ذمہ تھی آپ پر واجب تھی اور جو چیز آپ پر واجب ہو اس کے لیے اجرت کیسے ہو سکتی ہے وجرات کا مطالبہ کیسے ہو سکتا ہے تو اسی لیے رب الذ جل جلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ مان ذال الیک من ربک وا ان لم تبعل فما بلغت رسالتا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو بھی نازل ہوئی اس کی تبلیغ کیجئے اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا تو گرامی قدر پیغام رسالت پہنچانے پر اجرت اور معاوضہ کو طلب کرنا آپ کے منصب نبوت کے ویسے خلاف ہے تو جو ذکر یہاں ہے اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بنر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفصیل کرتے ہوئے بیان پرماتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ تمام قریش جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت تھی جب قریش نے آپ کی رسالت کی تقزیب کی اور آپ کی اتباع کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم جب تم نے میری اتباہ کرنے سے انکار کر دیا اور تمہارے اندر جو میری قرابت ہے اس کی حفاظت کرو تو گرامی قدر اس میں اور بھی بہت سی روایات موجود ہیں ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں کہ تم میری قرابت کی وجہ سے سلا راہمی کرو یعنی مجھ سے میل جو رکھو میری تقزیب نہ کرو یہ موجم القبیر میں یہ روایت موجود ہے اور یہ بات بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں کہ ان سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا حضرت سعید بن جبیر نے کہا قربا سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے فرمایا تم نے جلدی کی ہے قریش کے ہر رحم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت تھی اور آپ نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت ہے اس کی بنا پر کہ تم میرے ساتھ ملاپ سے رہو تو گرامی قدر یہ بات جو ہے واضح ہو گئی تو قرابت میں صرف پانچ اشخاص ہی موجود نہیں وہ روایت بھی موجود ہے جیسا کہ موجب القبیر میں یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پوچھا رسول اللہ آپ کے وہ کرابار کون ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے تو آپ نے فرمایا علی اور فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے رضی اللہ تعالی ان یہ روایت موجود ہے لیکن اس کی سند ضعیب ہے یہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے ضعیب سند ہے جس کے لیے آپ کو جامع المسانید دیکھنی ہوگی اور مسند ابن عباس رضی اللہ تعالی دیکھنی ہوگی جس میں یہ روایت جو ہے ضعیف ہے تو گرامی قدر یہ ایک نہیں ایسی بہت سی روایتیں جو ہیں موضوع ہیں من گڑت ہیں جن کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کون سی اس میں روایت صحیح ہے اور کون سی من گڑت اور موضوع ہے اور جب ہم تو اہل سنت ہیں اہل سنت جو ہے کبھی بھی من گھڑت موضوع روایتوں کو مانتے نہیں ہم تو صحیح روایتوں کو ماننے والے ہیں اور من گھڑت اور موضوع جو روایتیں ہیں ان کو ہم جناب والا کبھی نہیں مانتے بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں اس لیے تیار نہیں کہ ہمارے پاس صحیح روایات موجود ہیں اور صحیح کے ہوتے ہوئے من گڑت اور موضوع چیزوں کو ماننا ہمارے ذمے نہیں ہے اور انشاءاللہ اللہ عزیز ہی تعالی ان کو بیان کرنا ہمارے ذمے ہے کہ کون سی عزیز صحیح ہے اور کون سی من گڑت ہے اب دیکھ لیجیے گا آپ کو بہت سی فضائل اہل بیت میں ایسی من گڑت جو ہیں روایتیں ملیں گی کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا اور ان کے مقابلہ میں بہت سی صحیح ادیسیں جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں ہم صحیح کو چھوڑ کر ان من گڑت کو کبھی نہیں مانیں گے اور ہمارے پاس ایسی روایات موجود ہیں جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کو یعنی حج کے دن آپ اپنی اونٹری پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے لوگوں میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیت یہ سنن ترمزی میں روایت موجود ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں روایت موجود ہے اسی طرح بہت سی روایتیں ہیں جو حضور علیہ سلاط وسلام نے اپنی اہل بیس سے محبت کا ذکر فرمایا ہے لیکن جو روایتیں ہمارے سامنے یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں یہ فضائل میں جو ہمیں جہنمی کہنے والے ہیں انہوں نے جو موضوع روایتیں گڑی ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے جو روایت یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو عل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہے کیونکہ یہ روایتیں سنیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں علامہ ابو اشحاق احمد بن ابراہیم ساڑ بھی متوفی چار سو اٹھائیس اور علامہ زمہشری امام فخر الدین رازی امام قرتبی امام اسماعیل حقی انہوں نے بہت سی روایتیں ایسی بیان کی ہیں جن کی حقیقت میں بیان کرتا ہوں کہ جیسے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ بخشا ہوا ہے اور جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ کامل علی ایمان ہے جو آل محمد کی محبت پر مرا اس کو ملک الموت نے جنت کی بشارت دی اور من پھر نقیر نے بشارت دی اور جو عل محمد کی محبت میں مرا اس کی قبر میں جنت کی طرف سے دو کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور جو علم محمد کی محبت میں مرا اس کی قبر کو اللہ تعالی رحمت کے فرشتوں کا مزار بنا دیتا ہے اور اسی طرح کی وہ روایتیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں جو آل محمد کے بغض میں مرا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اور جو آل محمد کے بغض پر مرا وہ کبر پر مرا یہ تمام کی تمام روایتیں موجود ہیں لیکن ان کی حقیقت جان لیجئے گا کہ یہ روایت حدیث کی کسی معروف اور معتبر کتاب میں نہیں ہے اور اس روایت کو علامہ ابو اسحاق سالوی نے اپنی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ جو ہے روایت کیا ہے اور وہ سند یہ ہے ابو محمد عبداللہ بن حامد اصبہانی از عبداللہ بن محمد بن علی بن حسین بلخی اد یقو بن یوسف بن اسحاق از محمد بن اسلم توصی از یا بن عبید از اسماعیل بن ابی خالد از قید بن ہزم جریر بن عبد اللہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو آگے سے وہ روایت جو میں نے بیان کر دی ہے علامہ ابن حجر کلانی رحمت اللہ علیہ نے اس سند کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے موضوع ہے گڑی ہوئی سند مو ہے اور اس روایت کے من گڑت ہونے کے آسار بالکل بازی ہیں وہ اس لیے کہ محمد بن اسلم اور اس کے اوپر کے رابی تو ثابت ہیں لیکن اس کے تحت جو ہے اور جو ان کے درمیان میں رابی ہے وہ سب کے سب جو ہے ان کا کہیں بھی اسماور جال میں نام و نشان موجود نہیں جیسا کہ القاف و شاپ میں یہ موجود ہے تو گرامی قدر ایسی روایات کے مقابلے میں ہمارے پاس وہ روایتیں موجود ہیں جو صحیح روایتیں ہیں جس میں آل کا بھی ذکر ہے اور اصحاب کا بھی ذکر ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب سے زیادہ اللہ کے ڈرنے والے سب سے زیادہ اللہ کی اثاط کرنے والے سب سے زیادہ اللہ تعالی کے حصول قرم میں محبت کرنے والے تو گرامی قدر ہم تو وہ ہیں کہ جو آل نبی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کو بھی مانتے ہیں کیونکہ کہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو تم میں میری اہل بیت کی مثال حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے کشتی کی طرح ہے اور جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا ہم تو اہل بیت نظام کو کشتی نو کی طرح سمجھتے ہیں کشتی نو کی طرح مانتے ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گئے لیکن ایک بات کو یاد رکھیے گا کبھی مت بھولئے گا کہ ہمارے ایک کنارے پر دوسرے ایک دنیا ہے ہمارے دوسرے کنارے پر آخرت ہے اور درمیان میں ایک تاریخ سمندر ہے اندھیری رات ہے اور جب انسان سلامتی کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچنا چاہتا ہو اس کے پاس صحیح اور صحیح سالم کشتی بھی چاہیے اور اس کی نظر ستاروں پر بھی ہونی چاہیے تاکہ اندھیرے میں اس کو ستاروں کی رہنمائی حاصل ہو اور دونوں میں سے ایک چیز بھی حاصل نہ ہو تو سلامتی سے دوسرے کنارے پر وہ پہنچ نہیں سکتا اگر, یعنی اگر کشتی تو موجود ہو لیکن وہ ستاروں سے رہنمائی حاصل نہ کرے تو کبھی اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا تو ہم احکام شریعہ میں احکام شریا کے سمندر کے اس کے نہ اس طرف سفر کر رہے ہیں کی موجے ہم سے ٹکرا رہی ہیں اور سلامتی کے ساتھ دور رکھنے کی ساحل پر پہنچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اکا علیہ سلام نے ہمارے اس سفر کی آسانی کے لیے ہمیں اہل بیت کی محبت کی و بستگی کی کشتی اتا پرمادی اور معاشیت کے ہندیروں میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے صحابۂ کرام کو ستارے قرار دے کر ان کی ہدایت کی روشنی ہمیں عطا پرما دی اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابۂ ان سے روشنی حاصل کریں ان کی روشنی میں چلیں اور اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر ہم اپنا سفر طے کریں تو گرامی قدر اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی نے تو محبت اہل بیت کا دامن جو ہے اپنے پکڑ لیا اور دعوی کر دیا کہ ہم محب اہل بیت ہیں اور صحابہ کرام کو چھوڑ دیا صحابہ کرام پر تبرہ کرنا شروع کر دیا اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو تو لے لیا لیکن اہل بیت پر تبرہ کرنا شروع کر دیا تو گرامی قدر ایسی صورت حال میں یہ دونوں گروہ جو ہیں حقیقت سے ہٹے ہوئے ہیں راستے سے بہ کے ہوئے ہیں اور درمیانی راستہ جو ہے وہ اہل جنت اہل سنت کا ہے اور اہل سنت ہی وہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے یہ منصب عطا فرمایا ہے اور درمیانی راستہ عطا فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کشتی پر بھی سوار ہیں اور صحابہ کرام صحابہ کرام کے آپ کے فیض سے مستفید ہو رہے ہیں اور حضور علی سرات وسلام جن آپ نے جن کو ستارے کا کہا ہے ان کی روشنی میں اپنا یہ سفر جو ہے وہ طے کر رہے ہیں تو گرامی قدر ایک دوسری آیت کریمہ اللہ رب العزت نے ارشاد برمایا و قزال کا جال ناخم امتم و سفون شہداس الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تو گرامی قدر اس آیت کے تحت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو سب سے افضل ہے کیوں کتابوں میں سب سے سب سے افضل کتاب کتاب اللہ ہے اور نبیوں میں سب سے افضل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت میں سب سے افضل جو ہے وہ اہل سنت ہیں کیوں اہل سنت کا راستہ وہ راستہ ہے جو درمیانی راستہ ہے وسطن شہد الناس کیونکہ حضور علیہ سلاۃ وسلام آپ کو سب سے افضل نبی بنایا ہے اور آپ کے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو آپ کی امت کو متواسط کہا ہے اور کفیت متواثت جو ہے وہ سب سے افضل ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم کو سب سے افضل امت بنایا ہے باقی امتوں میں سے یہود و نثار ہیں جو ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں ڈہرے دیکھ لیں جو خدا کے وجود کے بالکل منکر ہیں ان میں مسلمان جو ہیں وہ متواسط ہیں جو خدا کے وجود کے قائل ہیں اور صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اور ہندو دیکھ لیں نبوت کے قائل نہیں مرضئی جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نبوت کو جاری مانتے ہیں اور مسلمان نبوت کے قائل ہیں اور حضور علیہ السلاۃ وسلام کی پر نبوت کو ختم مانتے ہیں اسی طرح اسلام کے فرقوں میں اہل سنت و جماعت جو ہے متواسط ہے آپ دیکھ لیں رابضیوں کو دیکھ لیں رابضی جو ہیں وہ سب کے سب صحابہ کرام کو تبرہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی تقزیم کرتے ہیں صحابہ کرام پر لانچ کرتے ہیں اور آپ دیکھ لیں ناسبیوں کو وہ اہل بیت پر تبرہ کرتے ہیں اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں اور اہل سنت و جماعت جو ہے صحابہ اور اہل بیت دونوں کی تعظیم کرتے ہیں کیوں اہل سنت و جماعت یہ بات کو جانتے ہیں کہ جب تک ہم اہل بیت کی کشتی میں سوار نہ ہوں گے اور جب تک کشتی میں سوار ہونے کے بعد ستاروں سے راستہ نہیں لیں گے ہم کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے اب ان کو دیکھ لیں جو کشتی کے بغیر سمندر میں سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ناکام رہتے ہیں اور جو کشتی میں سوار ہو کر جناب والا ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنا نہیں چاہتے ہم دیر رات میں جو سفر کرتے ہیں کبھی اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے اور اسی طرح دیکھ لیجئے گا کہ اہل اہل سنت جو ہے صحابہ احترام اور اہل بیت بیتان رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین جو ہے ان کو حجت مانتے ہیں ان دونوں کی تعظیم کرتے ہیں تو گرامی قدر دوسرا جبری کو دیکھ لیں وہ انسان کو محض مجبور سمجھتے ہیں اور موتازلّلا کو دیکھیں وہ انسان اپنے ان انسان کو اپنے اپال کا خالق سمجھتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ انسان کو کسم کا تو اختیار ہے اور ابال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اب خوارج کو دیکھ لیجئے گا کہ صغیرہ یا کبیرہ گنا کرنا جو ہے ان کے نزدیک کپر ہے اور جو مرضی یا جو ہے اس کا یہ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن اہل سنت و جماعت جو ہے یہ کہتے ہیں طبیرا گناہ کرنے سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا اگر توبہ نہ کرے تو اس کو عذاب ہوگی لیکن دیکھ لیں اہل سنت کا درمیانی راستہ ہے اور گرامی قدر اس بات کو لیتے ہوئے ہم اہل سنت جو ہے اہل جنت ہے کیونکہ ہمارا راستہ درمیانی راستہ ہے ہم نے ایک راستہ اختیار نہیں کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشادات پر عمل کیا ہے کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں بمندل ستارے کے ہیں اور امت کے لیے وجہ ایمان اقرار دیا ہے اور اس کی تعید میں حدیث شریف میں ہے حدیث شریف ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان برماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد برمایا میری امت میں میرے صحاب کی مثال اس طرح ہے جیسے ستاروں کی مثال ہے اور لوگ ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور جب وہ غائب ہو جاتے ہیں تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں تو اسی طرح امام فخر الدین رضی رحمت اللہ علیہ ایک اور ضعیب عدیث ہے جو جناب والا کثرت سے بیان کی جاتی ہے اور اس کی صنعت پر بہت سے کلام ہے بہت سو نے گرا بھی کی ہے وہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد برمایا میرے صحاب ستاروں کی مانند ہے اور تم نے ان میں سے جس کی بھی ابتدا کی تم ہدایت پا جاؤ گے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے لیکن یہ حدیث جو ہے اس پر بہت سا, سا کلام ہے یہ سخت ذرا اس پر کی گئی ہے اور اس کے بارے میں علامہ ابن حجر کلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی کوئی اصل نہیں اس کی سند میں جعفر بن عبد الواد ہے جو قذاب ہے ابو بکر بزار نے کہا یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نہیں ہے ابن ہزم نے کہا یہ حدیث جوٹی ہے موضوع ہے باطل ہے جی ایسی حدیث جو ہے اس کو اتبار جو ہے کہا گیا ہے لیکن اس کے مقابلے میں بہت سی صحیح احدیث جو ہے وہ موجود ہیں اور صحیح کے ہوتے ہوئے ضیب کو موضوع کو کبھی نہیں مانا جائے گا لیکن گرامی قدر ایک جماعت وہ ہے جو اہلک سنت کی تقسیم کرتی ہے کیونکہ اہلک سنت جو ہے اعتدال والا مذہب ہے درمیان والا راستہ ہے متواسط راستہ ہے اور یہ امت بھی متواسطہ ہے اور جس اس لیے یہ اس کی فضیلت ہے کہ اس کو متواسط فرما کر دوسری امتوں سے افضل فرما دیا ہے اسی لیے امت متواسط ہونے کے ساتھ افضل ہو گئی ہے اسی طرح اہل سنت جو ہے یہ جماعت اہل سنت جو ہے یہ بھی متواسطہ ہے اور یہ تمام جماعتوں سے افضل ہے اور اسی لیے اس کے افضل ہونے میں جو شک کرے وہ پکا بےمان ہے اور اس کے بارے میں سیدنا علی المرتضا کر اللہ عظ الکریم آپ ارشاد برماتی ہیں اور اہل سنت وہ ہیں جس کا انکار شیعہ رات نہیں کر سکتے آج مجھے بہت افسوس ہوا جب کہنے, تو کہنے لگا کہ شیعہ جو سنی جو ہے اہل سنت جو ہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں سب کے سب جہنمی ہے ہم روم کھول کر یہ ثابت کریں گے کہ اہل سنت جہنمی ہے میں نے کہا اہل سنت کیسے جہنمی ہے ذرا ثابت تو کر کے دکھا اہل سنت کے بارے میں تو ان کے کتاب جامع الاخبار میں یہ روایت موجود ہے بم مات اللہ اب علیہ محمد مات سنت و جماعت اور وہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آس پاک کی محبت میں مرا وہ اہل سنت و جماعت ہو کر مرا تو دیکھ لیجئے گا محبت اہل بیت جو ہے اہل سنت کی علامت ہے اہل جنت کی علامت ہے اور بز اہل بیت جو ہے وہ ماتمی کی علامت ہے ماتمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا اس بات پر مناظرہ مجھ سے کرو نا کہ ماتمی جنت میں جائے گا اگر ماتمی کو کوئی جنتی ثابت کر دے تو انشاءاللہ اس کو انعام دوں گا اور یہ بات جو ہے ایسے نہیں منہ سے کر رہا بلکہ دلائل سے بات کروں گا کہ ماتمی جہنمی ہے ماتم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا ماتم کرنے والے کی دوبر میں اللہ آگ ڈالے گا اور جس کی آگ میں ڈالے دوبر میں آگ ڈالی جاتی ہوگی وہ جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا اور یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ماتمی کتے کی شکل میں قیامت کو لایا جائے گا یہ باتیں تو میں इनकी किताबों से जनाबे वाला साबित करूंगा कुत्ते की शक्ल में आएगा अरे कुत्ते की शक्ल मातमी की होगी अब देख ले मातमी कहां कहां मातम कर रहे हैं और मातम करने वाले कुत्ते की शक्ल में आएंगे कयामत वाले दिन कुत्ते की शक्ल में आएंगे तो ये ऐसी शक्ल वाले हम तो कहीं تو ان کے بڑے جہنمی ہونے میں کون شک کر سکتا ہے اور ہم تو وہ ہیں جن کے بارے میں ان کی کتاب جناب والا جامع الاخبار میں موجود ہے ولیس علی ممات عَلَى سنت و جماعت اذاب القبر والا شدت یوم قیام اور جو آدمی سنت و جماعت کے عقائد پر مرا اسے اداب قرب قبر اور قیامت کی سختی سے چھٹکارا ہو جائے گا جامع الاخبار میں یہ بات موجود ہے اب ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور تمہارے کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اہل سنت و جماعت کی موت مرنے والا جو ہے اس کو اس سے اداب قبر بھی اٹھا لیا جاتا ہے اس سے جناب والا قیامت کی سختی جو ہے اس سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے لیکن ماتمی اپنے آپ کو یہ ثابت کرے کہ ماتمی جنتی ہیں ماتمی جنتی ہیں اور یہ ماتم کرنے والے اپنی کتابوں کی روشنی میں جہنمی ہے اور سنی تو وہ ہیں جن کے بارے میں جناب والا احتجاج تبریسی میں احمد بن ابھی طالب تبری کہتا ہے کہ سیدنا علی المرتض کر اللہ عبد الکریم کا کریم کا اعلان جو ہے آپ کے عقیدہ جو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے انا اللہ بن حسن انا ان عبداللہ حسن قال كان امیر المینین علیہ السلام باد بقام تو وہ بال يا تعداد یا میر المن اخبر جماعتی فرکتی وامنل بدا تی و من اہل سنتی تالا بہ حقا اما ادا سر تنی سب ہم ان من سالانہ وما اہل الجماعت و متانی ولو وقو تعالی و نام رسول ہی واہل الفر قطع مخالف وام تبانی و نقترو وا اہل سنتی سے کونا بہار سن سن و رسول و نقلو عبد اللہ بن حسن نے روایت کیا ہے حضرت علی المرتضا کرم اللہ وز الکریم جب بسرا میں تشریف لے جانے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک آدمی نے اٹھ کر سوال کیا پوچھنے لگا اے امیر المومنین اہل جماعت کون ہیں اہل تفریح کون ہیں اہل بدت جو ہے اور اہل سنت کون کون ہیں آپ نے فرمایا تیرا برا ہو اگر تو اچھا تو اگر تو اگر دریافت کر ہی بیٹھا ہے تو سن میرے بعد کسی سے نہ پوچھنا اہل جماعت میرے متبین ہیں اگر کے تھوڑے ہی ہوں اور یہ حق اللہ اور اس کے رسول کے امر سے ہے اہل تفریق میرے اور میرے متبین کے مخالف ہیں اگر کے ان کی کثرت ہی ہو اہل سنت تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ان طریقوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں تھامنے والے ہیں جو ان کے لیے مقرر کیے ہیں یہ اعلان سیدنا علی المرتض کرم اللہ وج الکریم بیان پر مارے ہیں اور اپنے متبعین کے لیے اہل جماعت کا لفظ جو ہے استعمال پر مارے ہیں اور اسی طرح آپ اہل سنت بھی قرار دے رہے ہیں تو معلوم ہوا علی المرتض کرم اللہ عج الکریم کے ماننے والے اہل سنت و جماعت ہیں اور یہ دونوں لفظ اس روایت میں موجود ہیں ان کی کتاب احتجاج تبرسی میں موجود ہیں اور حضور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی ان ہو آپ کے فضائل کا جناب یہی لوگ تو اقرار کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کرم اللہ وز الکریم یہ نہیں کہ سیدنا علی المرتض کرم اللہ وز الکریم کے خلاف جناب ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وج الکریم کی توہین ثابت ہو اور جن سے حضرت علی المرتضیٰ کر اللہ حض الکریم کی جناب بے عزتی ثابت ہو جس سے سیدنا علی المرتضیٰ کر رم اللہ وج الکریم وہ علی المرتضیٰ جن کے جن کو ہم افد اللہ سمجھتے ہیں شیر خدا مانتے ہیں یہ تو بزدل مانتے ہیں اور پرلے درجے کے بزدل مانتے ہیں کبھی تو سیدنا امام حضرت علی المرتض رم اللہ عج الکریم کو یہ جناب کبھی حریث مانتے ہیں لالتی مانتے ہیں کبھی اتنا بزدل مانتے ہیں کہ آپ کو گربان سے پکڑا گیا اور انہوں نے داری کرتے ہوئے فریادیں بھی کی ارے نہیں نہیں علی المرتضیٰ کر رم اللہ عج الکریم وہ نہیں تھے جو تم سمجھتے ہو جو تم بیان کرتے ہو ہم تو کہتے ہیں علی المرتض کو شیر خدا اب میرے نبی علیہ السلام نے کہا تم شیر خدا نے بزدل مانتے ہو کہ ان سے جناب حکومت چھین لی ان سے جناب پلاں بات با, چھین لی باغِ پیدک چھین لیا ان سے پلاں پلاں چیز جناب چھین لی حقیٰ کہ اتنی توہین کی کہ وہ اس, اس دنیا کی خاطر جو ہے جناب سیدہ فاطمہ سیدما رضی اللہ تعالی عنہا کو گدے پر سوار کر کے لوگوں کے گھروں میں پھرتے ہیں اور لوگوں سے اعتمادیں کرتے ہیں لوگوں سے اپیلے کرتے ہیں کہ ہماری مدد کیجئے گا اس شیر خدا کی شان میں غستاخی یہ لوگ کرتے ہیں کبھی تو حسنین کریمین کی غستاخی کرتے ہیں اور سیدنا امام حسن کو بچی مارنے والے یہی لوگ ہیں انہوں نے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں کی گستاخیاں کی ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جناب والا ان کا سامان لوٹا ان کا جناب والا ان کو برچیوں سے زخمی کیا اور یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کو شہید کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو جناب بہت سی ایسے باتیں انہوں نے کہی ہیں جو سیدا طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان شان کے خلاف ہیں اور جنہوں نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اور ان کو مومن نہیں بلکہ مزل ان کا لفظ جو ہے انہوں نے اقرار دیا ہے اب یقین نہ آئے تو مناقب آلے ابھی طالب جو ہے اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا اس کی جلد چار میں سبا نمبر چھتیس بار یہ بات موجود ہے، وہ کہتے ہیں کالا ماد ناسو ان نہ کالا لاتا دل کا پیہا مسل حسن اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صلح کر لی آپ کی ملامت کی گئی اور کہا گیا اے مومنوں کو دلیل کرنے والے ان کے منہ کالے کرنے والے آپ نے فرمایا مجھے ملامت نہ کرو کیونکہ میں تو اس میں تو مسحلت ہے جو میں نے اختیار کی ہے اور وہ لوگ آج یہ دعویٰ کریں ہم محب اہل بیت ہیں محب اہل بیت ہم اہل بیت کو چاہنے والے ہیں اہل بیت کو ماننے والے ہیں اہل بیت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ کون سی محبت ہے جو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی پر جناب اترنے پر مجبور کر دے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کرنے پر مجبور کر دے اور امام حسن رضی اللہ تعالی انہو جو ان کا بھی پتوا سن لو آپ جو ہیں ہے مناسب ابی طالب میں یہ بات موجود ہے آپ فرماتے ہیں روبی ان سلام کال یا کو سخی علیہ کمب نب تلا سن قتل حکم ابھی و تانکا و انتہا بکم او امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اوہ عراقیوں اراقیو عراقیوں سے کہا او عراقیوں عراقی کون تھے وہ شیعہ تھے شیوں میں مخاطب کر کے کہا میں نے تم پر تین قربانیاں کی ہیں میں نے انا سخی علیکم بنفسی سی سن او میں نے تم پر تین قربانیاں کی ہیں تمہارا میرے والد کو قتل کرنا قاتل کم ابھی میرے والد کو قتل کرنا یعنی معلوم یہ ہوا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بیان سے اور شیعہ کی کتب سے یہ بات ہو گئی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ میرے باپ کو قتل کرنے والے جو ہیں وہ عراقی شیعہ ہیں عراقیوں نے قتل کیا ہے شیعوں نے قتل کیا ہے تو جناب والا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نیدا مارا مارنا اور کم یا کم وہ انتہا انتہا اور میرا سامان تم لوگوں نے لوٹا ہے یعنی میں نے ان میں سے کسی کا بھی تم سے بدلا نہیں لیا یہ جی تین قربانیاں کی ہیں ایک میرے باپ کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اور دوسرا میرا سامان لوٹا ہے تیسرا مجھے نیزوں سے مارا ہے میں زخمی کیا ہے تو گرامی قدر وہ لوگ جو, جو اہل بیت کو اضاف پہنچانے والے ہوں اہل بیت کو تکلیفیں دینے والے ہوں اور اہل بیت کی جناب والا مذمت کرنے والے ہوں اہل بیت کے جناب استاق ہوں وہ کبھی بھی کبھی بھی محب اہل بیت نہیں ہو سکتے اور وہ کبھی بھی جناب والا جنتی نہیں ہو سکتے اور سن لیجیے گا ان کے بارے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں سیاح کی کتب سے اور وہ بھی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں روایت میں موجود ہے نبی بکرتا کالا بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو وہ الحسن ابن و ان اللہ مسلم عظیم تعینی اور جناب والا یہ روایت جو ہے سنیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے جن کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام ایک دفعہ خطبہ ارشاد برما رہے تھے تو اچانک جو ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں تشریف لے آئے اور یہ نن سے نواز رسول جب تشریف لائے تو میرے نبی علیہ السلام ممبر سے اتر کر ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سین فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تھے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں سلاح کرائے گا ارے اس امام حسن جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ سید ہیں اور دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں سلاح کرائیں گے وہ امام حسن کو گالیاں دیں گے ان امام حسن کو جناب والا ان کا سامان لوٹا گیا اور جناب والا ان کے بارے میں مزلم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا مسبد البجوغ کا لفظ استعمال کیا گیا کیا یہی محب اہل بیت ہے ارے معتمیوں ذرا خیال تو کرو جس اہل بیت کی محبت کا دعوی کر رہے ہو وہی تو تمہارے خلاف زوائی دے رہے ہیں وہی جناب والا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے میرے والدے گرامی کو قتل کیا ہے اور وہی تو ہیں آج کیا وجہ ہے کہ جن کے بارے میں جن کے بارے میں تم, یہ تم اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہو انہی کے بارے میں ایسے الفاظ اپنی کتابوں میں لکھتے ہو تو, تو گرامی قدر آج آج ضرورت اس بات کی ہے یہ بات ثابت کی جائے کہ اہل بیت کا محب اصل کون ہے اور بگت رکھنے والا کون ہے تو قدر یہ بات یاد رکھ لے کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ آپ کی شہادت کے وقت جناب والا آپ کی شہادت کے وقت جو کوئی سننی وہاں موجود نہیں تھا بلکہ سب کے سب جو ہیں وہ شیعہ ماتمی وہاں موجود تھے جہاں تک کہ جہاں تک کہ ان ماتمیوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کا سامان لوٹا خیمے لوٹے جناب والا اور سن لیجیے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں جن نے میدانی کربلا میں ماتم بھی کیا ایک شخص خیمے میں داخل ہوا اور جناب ماتم کرتا ہوا ان کی کتابوں میں موجود ہے ماتم کرتا ہوا داخل ہوا اور اہل بیت کی ان, ان بیٹیوں کے ساتھ جناب ان سے سامان چھیننے لگا ایک, ایک ایک بیٹی کے جناب کانوں میں بالیاں تھیں اس کو چھیننے لگا ساتھ میں پیٹتا ہے روتا ہے مارتا ہے اپنا سینہ کوٹتا ہے اور ساتھ میں بالیاں بھی چھینتا ہے تو ایک عورت کہنے لگی اہل بیت کی ایک شہزادی کہنے لگی ایک طرف تو تو ہمیں لوٹ رہا ہے دوسری طرف ماتم کر رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے یا تو ماتم کر یا ہمیں لوٹنا تو جناب والا وہ کہنے لگا ماتم اس لیے کر رہا ہوں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو گئی ہے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور لوٹ اس لیے رہا ہوں یہ بالیاں اس لیے چھین رہا ہوں اگر میں نے نہ چھینی تو کوئی اور چھین کر لے جائے گا یہ حال ان ماتمیوں کا ہے جو ہمیں کہتے ہیں اہل سنت جو ہیں وہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا میں کہتا ہوں آدھان میں ثابت کرو اہل سنت الحمدللہ رب العالمین امین جنتی ہی ہیں اور جنت میں جائیں گے کیوں؟ کیوں کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے سنتی و جماعت اداب القبری و لا شدت یومل قیامت جو آدمی سنت و جماعت کے عقائد پہ مرا اسے عداب قبر اور قیامت کی سختی سے ہو جائے گا تو معلوم ہوا جو اہل سنت مرا اہل سنت مرا وہ اہل جنت مرا جو اہل جنت مرا اس کے بارے میں کلام کرنا جو ہے وہ جناب والا جناب بدبختوں کا ہی کام ہے کوئی مسلمان ان کے بارے میں کلام نہیں کر سکتا جو وہ تو ابن سبا یہودی کی مانوی اولاد جو ہے وہی کلام کر سکتی ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا تو گرامی قدر یہ بات کو یاد رکھے اہل سنت جو ہے وہ اہل بیت اظام کو کشتی نو کی طرح سمجھتے ہیں اور صحابہ کو ستاروں کی مانند کشتی میں سوار ہو کر جناب والا اور صحابہ کے اس روشنی میں چلتے ہوئے انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے لیکن جو لوگ جو ہے کشتی اہل بیس میں سوار ہونے کا دعویٰ کرتے تو ہیں لیکن اندھیری راتوں میں ایسے ہی بھٹکے ہوئے رہتے ہیں وہ کبھی منزل مقصود پر پہنچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں سے ہمیں بچائے اور ایسے بدبختوں سے جناب کبھی ہمیں ہمیں ہر طرح سے محفوظ فرمالے اور ہم کو ان بد سے ہمیشہ محفوظ پر مارے تو گرامی قدر یہ بات جو ہے واضح ہو گئی کہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل جنت ہیں اہل سنت کیا ہیں اہل جنت ہیں اہل جنت, جنت جو ہیں وہ اہل سنت ہیں اور یہ بات یہ بھی سن لو یہ نہ کہنا کہ حوالہ نہیں دیا گیا اور حوالہ ضرور سماعت پر دیے گا اور ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ کتاب کا نام مجمع المعارف ہے اور یہ کتاب حاشیہ پر سلیت المتقین کے حاشیہ پر موجود ہے اس کا صفحہ نمبر ایک سو ہے اس میں یہ بات درج کی گئی ہے کہ حدیث پاک میں ہے گنا جو ہے ابلیس کا نوحہ ہے یعنی ماتم ہے اور یہ ماتم اس نے بہشت کی جدائی میں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماتم کرنے والا پل قیامت کے دن کتے کی طرح آئے گا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مرسی اور ماتم جو ہے ماتم خانی جنا کا منتر ہے تو گرامی قدر یہ فرمانے رسول جو ہے فرمانے رسول جو ہے وہ سچ ہے اور یہ زنا کا منتر ہے ماتم اب دیکھ لیں جو پھر کا ماتم کرتا ہے اللہ رب العزت اسی سے زنا بھی کروا رہا ہے ان کی عورتیں زنا پر زنا خواب سمجھ کر کر رہی ہیں اور یہ زنا کا منتر جو ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے اور یہ کتاب ہماری نئی مجمع المعارم میں اس کا سبا نمبر 162 پر یہ بات موجود ہے یہ بات یہ بات موجود ہے اسی لیے تو گرامی قدر اس بات کو یاد رکھ لیجئے گا اور منتح المار میں یہ بات موجود ہے کہ ایک جماعت نے نقل کیا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سر انور کے متعلق کیونکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اہل سنت ماتم نہیں کرتے اہل جنت ماتم نہیں کرتے لیکن ماتم کرنے والا یزید لگین ہے یزید پلیت ہے جس نے ابتدا کی ہے اور یہ جزید کے پیروکار جو ہیں حسینیت کا لبادہ اوڑھ کر حسینیت کا دم بھرنے والے حسینیت کی طرف آنے والے جو ہیں یہ کہنے والے ان کو ان کے لیے ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے امام حسین رضی اللہ تعالی انہوک آپ کا سر انور کے متعلق یہ ہے کہ یزید نے یہ حکم دیا اس کو یزید کے منہوس محل پر لٹکا دیا جائے اور اہل بیت کو حکم دیا کہ ان کے گروں میں داخل ہو اور جب اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علی انہ جو ہیں اس کے محل میں داخل ہوئی تو یزید یعنی الی ابو سفیان کی عورتوں نے اپنے زیورات اتار دیے اور لباس ماتم پہن کر آواز و نوہ اور گریہ داری جو ہے وہ کرنے شروع کر دی اور تین روز جو ہے ماتم کیا اور ماتم میں جو سیاہ لباس پہنتے ہیں انشاءاللہ اللہ یہ بات یاد رکھ لیں اگلے درس میں یہ ہوگا کہ کالا لباس پہننے والے جہنمی ہے کالا لباس پہننے والے جہنمی ہے یہ انشاءاللہ انہی اللہ کی کتابوں سے ثابت ہوگا اور یہ بات یاد رکھ لو ان کی کتاب توضیع المسائل میں یہ بات موجود ہے وہ کہتا ہے کہ کسی کی فوتگی پر کسی انسان نے اپنے بدن کو چھیلا اپنے چیر شکل اور چہرے کو چھیلا منہ پر تماچا مارنا جائز نہیں اور سن لیجئے گا توضیع المسائل میں یہ بات موجود ہے تو گرامی قدر اہل سنت اہل سنت, اہل سنت اہل جنت کبھی ماتم نہیں کرتے کبھی کسی کا ماتم نہیں کرتے اور جو ماتم کرے تو سمجھ لو یہ زنا کا منتر پڑھ رہے ہیں زنا کا راستہ کھول رہے ہیں زنا کا منتر ماتم ہے اور قیامت کے دن اس حالت میں اس حالت میں ہوں گے کہ جناب ان کی کتاب مجمع المحارف میں حاشیہ برہلیت المتقین میں سفا نمبر ایک سو میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات آدمیوں کا قبر میں منہ قبلہ کی طرف کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے شراب بیچنے والا شراب لگاتار پینے والا ناہک گواہی دینے والا اور جوا خور والدین کا نا پرمان اور ماتم کرنے والا ماتم کرنے والا مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچتا ہے تو قبلہ کی طرف اس کا منہ نہیں رہتا بلکہ اس کا منہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے یہ کسی سننے کی کتاب سے نہیں شیعہ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے ارے ہمیں اہل جہنم کہنے والوں سن لو تمہارا تو یہ حال ہوگا کہ قیامت سے پہلے ہی جب قبر میں جاؤ گے تو معلوم ہو جائے گا قبلہ کی طرف تو تمہارا منہ بھی نہیں ہوگا اور ان کے بارے میں ماتم کرنے والوں کو غنا کرنے والوں کو مرسیہ پڑھنے والوں کے بارے میں یہ بات اسی مجموع میں یہ بات موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کرنے والا مرسیہ خان کو قبر سے زانی کی طرح آندھا اور گنگا اٹھایا جائے گا کوئی گانے والا جب مرسیہ خانی کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان اس کی طرف بیچ دیتا ہے جو اس کے کاندھے پر سوار ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں اپنے پاؤں کی ایڑیاں اس کی چھاتی اور پشت پر اس وقت تک مارتے رہتے ہیں جب تک وہ نوح خانی ترک نہ کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی سانس بجانے والے کو ایک درم دیتا ہے تو اسے کوئی گانا بجانے والا آلہ لے کر دیتا ہے تو ایسا کرنا ہی اپنی سگی ماں سے ستر مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے یہ کون سی کتاب ہے کسی کن سنی کی نہیں بلکہ مجمع المعارف جو ہے وہ حلیت المتقین کے حاشی پر موجود ہے اس کے جناب صفحہ نمبر ایک سو تریسٹھ پر یہ موجود ہے اپنی ماں سے ستر مرتبہ جمع کرنے سے بدتر ہے اور جناب والا حیات القلوب ان کا ملا باکر مجلسی جو ہے ان کا ملا باکر مجلسی جو ہے وہ اپنی کتاب میں جہاں تک لکھتا ہے سن لیجئے گا حیات القلوب اور حیات القلوب ایسی کتاب ہے آج آپ لکھیں گوگل میں شیعہ بکس شیعہ اردو بکس اس میں حیات القلوب موجود ہے اور دوسری ایون ال اخبار رضا جو ہے اس کی جلد دو میں یہ بات موجود ہے انوار نعمانیہ کی پہلی میں یہ بات موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عورت کتے کے شکل میں دیکھی فرشتے اس کے دوبر سے آگ داخل کرتے ہیں اور منہ سے آگ باہر آ جاتی ہے فرشتے انہیں گرجوں کے ساتھ اس کے سر اور بدل کو مارتے ہیں اے رضی اللہ تعالیٰ نے اے میرے بزرگ پدرے میرے والد گرامی میرے ابا جان مجھے بتلائیے ان عورتوں کا دنیا میں کیا عادت, عادت تھی کیا عمل تھا اللہ نے ان پر اس قسم کا عذاب مسلط کر دیا ہے حضور علیہ اللہ سلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جو کتے کی شکل میں تھی پر اس کی گبر میں آگ جو اک رہے تھے وہ مرسیہ خان تھی نوحہ کرنے والی تھی حسد کرنے والی تھی تو گرامی قدر ان عبارات سے جناب یہ ثابت ہو گیا کہ جو مخلوق اللہ اب العزت نے لقد خلقنا نل انسان احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا ہے ارشاد ربانی کے مطابق جو ہے اس کے باوجود انسان اشرف المخلوقات ہے احسن تقویم ہے اور اس کو کتے کی شکل میں جب بنا دیا جائے گا اور اس کی دوبر میں آگ ڈالی جائے گی اور اس کی منہ سے آگ نکلتی ہوگی تو ایسے اٹھنے والے جو ہے وہ اہل جنت ہوں گے اہل جنت ہوں گے ارے ایسے خیالات دل سے نکال دو ورنہ ورنہ ہم کچھ جانتے ہیں اتنا کچھ جانتے ہیں کہ تم لوگ اپنے مذہب کے بارے میں خود نہیں جانتے اور ہم سے پول نہ کھلوانا یہ نہیں کہ ہم نے پورا پول کھول دیا ہے ایسے ایسے حوالہ جاتا الحمدللہ رب العالمین موجود ہے تم اب تم لوگ اگر سنو گے تو تمہارے ہی تمہاری کتابوں سے تمہارے کان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہماری کتابوں میں ایسا ایسا کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو ایسی باتیں چھوڑ کر اہل سنت اہل جنت کے خلاف بھونکنا جو ہے بند کر دو ورنہ ایک ایک بات پر ایک ایک بات پر جناب والا تمہاری ایک ایک بات ہم جب نکال کر لائیں گے تو ایسے رسوا ہوں گے آپ لوگ کہ دنیا اور آخرت میں تو پہلے ہی دلیل ہیں اور اس عالم میں جہاں میں لوگوں کے سامنے رسوائی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بد بختوں سے بچائے وما اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ حضرت سبحان اللہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ بہت ہی پرومخص قسم کا آپ کا جو بیان تھا اور لائق like تحسین اور قابل ستائش ہے اور اسی طرح انشاءاللہ یہ بیان ہوتے رہیں گے محرم میں زندگی رہی اور زندگی کی ڈور نہیں ٹوٹی تو آپ انشاءاللہ بیان سنتے رہیں گے کہ شیعہ کے معاملات میں کچھ ہم تھوڑے سی ویک سے ہیں اسپیشلی میں ایک اعتراض کل سننی تحریک بھائی ایک بات کر رہے تھے کہ وہ کوئی عید مناتے ہیں اس حدیث کے متعلق جس میں کہا گیا ہے کہ من کنت مولا فہذہ علی مولا کہ جی جس کا میں ہوں مولا اس کا علی مولا اس سے مراد ہوئے لیتے ہیں کہ حضرت علی اللہ تعالیٰ یہاں پر خلافت دے دی گئی تھی یہ کچھ عید غدیر بالکل جی کچھ معاملات ہیں ایک تو یہ عید غدیر والا معاملہ ہو گیا ایک حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ کا تعالیٰ ان کے بقول حضرت بی فاطر کے گھر کا دروازہ توڑنا اور خلافت کے سلسلے میں کہ حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تجہیز و تکفیر نہیں ہوئی تھی ابھی وہ مطلب ان پروسس تھا وہ مرحلہ تو اس وقت ان کا اعتراض یہ ہے کہ صحابہ جتنے بھی شیخین تھے ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عما جو تھے وہ خلافت کے مسئلہ حل کرنے چلے گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ان کے جسم باریک وہیں پہ پڑا تھا اور یہ مطلب ان مسائل کو کچھ قسم کے اعتراضات ہیں جس کے بارے میں کچھ سمے ہمیں بات کرنی پڑتی اور تھوڑا جائل ہوں میں تو کبھی انشاءاللہ ان کو ایک جرنل ہی چند چند سوال ہوں کہ ارے یہ اعتراضات دو چار ہی لوگ کرتے ہیں جنرل جنرل قسم کے تو انشاءاللہ امید ہے آپ نے بیان کیا ہوگا کبھی ہم ہوتے نہیں ہیں کبھی ہم مطلب مہینہ دو دو باہر ہوتے ہیں تو یہ چند ایک ایشو ہے کہ جو اکثر وہ مطلب زیادہ ان کی جو ڈور ہوتی ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ خلافت حضرت علی رض ہوں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ توڑنا یا جلانا جس قسم کی کچھ روایتیں یا کچھ باتیں ہیں تاریخ میں بھی ہوں گی یقیناً اور اس قسم کی کچھ باتیں ہیں جو جس سے وہ سنیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ صاحب رام رضاء اللہ الدین کو جو ہے تو تبرہ کرتے ہیں ان کی شان میں مطلب گساخی کرتے ہیں لوگ تو انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے یہ کچھ ایشوز ہیں ان کے سوالات ہیں کچھ ان کے حل طلب ہیں ان کے جواب ہمیں چاہیے ل آپ سے سیکھیں گے مسیحم تھی وعلیکم السلام تو آ اچھا حضرت آپ کے ہینڈ ریج ہوئی ہے اصل میں میرا ایک یاداشت بڑی کمزور ہے چیز جب بار بار مطلب سیکھتا رہتا ہوں بھول جاتی ہے پھر بار بار پوچھتا رہتا مسیح کی مطلب یہ میری کمزوری ہے السلام علیکم السلام علیکم بھائی جان تموجن بھائی آپ کی بہت ضرورت ہے ابھی سے بھولنے کی بیماری پال لی آپ نے تو ہمارا کیا ہوگا ہم تو آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں حضرت آپ کچھ کھایا کریں بادام وادام یا میں رضا میری آواز آ ماشاء اللہ دیکھا جانی بابا جو ہیں یہ بادام بادام کھا کے آتے ہیں اسی لیے جناب جمپ لگا کے اوپر آ جاتے ہیں یہ سارا تو باداموں کا کمال ہے نا تو آپ بھی, آپ بھی تھوڑے سے بادام کھایا کرے نا لیکن کیا کریں اس زمانہ میں ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں کہ بادام مت کھاؤ کہیں کوئی اور بیماری نہ پیدا ہو جائے باہر کے آپ کے ایک ساتھ بہت سے سوال آگے ہیں ایک ساتھ بہت سے سوال ہیں تو ان کا مختصر اور چند لفظوں میں جواب جو ہے ضرور ارض کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ شیعہ ویب سائٹ جو ہے شیعہ کتب لکھیں گے تو وہاں سے آپ کو ایک کتاب ملے گی وزیر خم کتاب کا نام ہی عدیس وزیر خم اور انہوں نے تقریباً وہ کتاب ڈیڑھ سو سے زیادہ سطح پر مشتمل ہے لیکن اس کتاب میں انہوں نے کہیں وہ حدیث درج نہیں کی نام وہی رکھا ہے کتاب کا ایک خطبہ سا انہوں نے درج کر دیا ہے اس میں اس کی کوئی سند بیان نہیں کی کوئی کچھ نہیں کیا اور ڈیڑھ سو سفا لکھ دیا موجود ہے ویب سائٹ پر آج کل کتابیں خریدنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی نیٹ پر موجود ہیں میں نے وہ کتاب لفظ بلفظ پڑھی اب ایک بات کو آپ ضرور ذہن میں رکھ لیں جو میں یہ عرض کروں گا حدیثِ غدیرِ خم جو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے یا اس کی وجہ بیان کی ہے اس کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس کی وجہ سے انہوں نے معذ اللہ معذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے اور اس میں میرے سامنے احتجاج تبرسی سے وہ روایت موجود میں سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں اور جس کے اندر انہوں نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ جبریل امین عرفات کے دوران حضور علیہ سلاد و سلام آپ اس خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کا پیغام اور سلام پہنچایا اور یہ کہا فرماتا ہے کہ علی المرتض کو کسی اونچی جگہ کھڑا کر کے لوگوں سے ان کے بارے میں بیت لو اور یہ حدیث جو ہے یہ کہتے ہیں حضرت علی المرتض کر رم اللہ عدی الکریم آپ کے متعلق تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جبریل امین کو جواب دیا کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی میری حفاظت تو جبریل امین جو ہے نہ جواب دے, دے دیا تو وہاں وہ عمل جو ہے نہ ہو سکا اور پھر مسجد خیب کے پاس منا میں پھر جبریل امین آئے تو پھر جناب والا وہی پیغام لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا اپنی عبادت کے بارے میں سوال کیا تو جبریل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور سے سماج فرمائے وہی ادھی سرد کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے اپنی قوم سے اپنی تقزیب کا ڈر ہے ہوں اس بارے میں وہاں بھی پھر چلتے چلتے غدیر خم کے مقام پر پھر جبریل امین حاضر ہوئے پھر جناب والا وہی پیغام دیا وہی جناب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو آخر میں یہ کہا کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اب سن لیں یہ وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ السلاط و کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے یہ بات حق ہے نا ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے اس وقت تو حضور علیہ سلاط و کو خوف ہوا کہ لوگ میری تقزیب کریں گے اور اس وقت خوف نہیں ہوا جب کوئی آدمی ساتھ نہیں تھا تائف میں اکیلے تشریف لے گے مکہ کی سرزمین پر گلی گلی میں ندائے حق بلند کرتے رہے اس وقت تکزیب کا خطرہ نہیں تھا جان کا خطرہ نہیں تھا کسی چیز کا خطرہ نہیں تھا لیکن جی یہ کیا وجہ ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اور صحابہ بھی وہ صحابہ جو حضور علیہ سلاد و سلام آپ کے ایک ارشاد پر اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور وہ صحابہ جن کو دیکھ کر کپارے مکہ کا سردار جو ہے وہ کہنے کے لیے مجبور ہو گیا کہ جناب اب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کا بھی نہیں کر سکتے اور اس لیے کہ میں اس کے ارد گرد ایسے آدمیوں کو دیکھایا ہوں کہ خون تو خون رہا کہ لابے دہن شریف زمین پر گرنے نہیں دیتے اس وقت حفاظت کی جنابے والا ضرورت پیش آئی لیکن لیکن اس سے پہلے کیوں پیش نہ آئی تو گرامی قدر سن لیجیے گا یہ آیت کریمہ ایک آیت اس میں جناب بیان کرتے ہیں وہ آیت پہلے بھی جناب والا میں کر چکا ہوں پڑھتے ہیں یا ربے کا آگے سے اسی روایت میں انہوں نے پتھر لگائی ہے علی انلم تب الما بل لگتا رسال کا ولہماس اب دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ نے آپ نے غدیر خم کے مقام پر جناب خطبہ دیا سیدنا علی المرتضا کر اللہ وجہ الکریم یعنی اس آیت کے مطابق جو ہے یہ اللہ کا حکم جو ہے ان کے مطابق فی علی الفما بل لگتا رسال یہ جی الفاظ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ جناب حضرت علی المرتضا کر اللہ وجہ الکریم کے بارے میں میری بات کو اگر پسے پشت ڈال پس دیں گے تو آپ نے جناب والا اللہ کی اللہ کا یہ جو رسالتا جو رسالت کا حق آپ کے ذمے سونپا گیا ہے وہ آپ نے ادا ہی نہیں کیا اب دیکھ لیجیے گا ایسا اہم فرض جو ہے ان کی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سو آسمانوں پر بلا کر اس بات کی جناب حکم فرمایا گیا ہے اور پھر وہ کام اتنا حضورہ رہ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے لیے ڈرتے پھریں اور یہ جھوٹ پر مبنی بات ہے کیوں اس کی قائید میں اب اس ریات کی تفسیر جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں تفسیر پراتے کو پی پراتے کوپی یہ بھی جناب نیٹ پر موجود ہے آپ اس کا نام لکھیں المستفیٰ ڈاٹ کام پراتے کوپی لکھیں یہ تفصیل تمہارے سامنے آ جائے گی اس کو کھول کر دیکھ لیجیے گا اس میں یہ عبارت موجود ہے کالا حبانی جافر بن احمد ان ان محمد بن قاب قریزی کال کانا یتارس ہو پانچ اللہ تالا میر وم تو بال پما بل تاری سالتا ولہم من مین کالا تر کل ہارتا اخبر اللہ یا سم ہو میناس لکھولی و اللہ یا سم کا میناس برات کو کہا مجھے جب بن احمد نے بیان کیا اسے محمد بن قاب قریضی نے بیان کیا حضور علیہ السلاۃ وسلام کی صحابہ کرام حفاظت فرمایا کیا کرتے تھے تو جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی آی آیت نازل فرمائی تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو لوگوں تک پہنچا دو جو آپ کو آپ کے رب نے عطا کی ہے اگر بفرض محال آپ نے وہ نہ پہنچائی تو یوں سمجھے گا اللہ آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچائی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا آپ نے لوگوں کو ہی حفاظت کرنے سے رخصت عطا فرما دی کیونکہ اللہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے یہاں سے معلوم ہوا کہ جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم تعالیم علیہ حضور علیہ اللہ سلام کے پروانے تھے دیوانے تھے دو جناب والا حضور علیہ السلاۃ و سلام آپ کی عبادت فرمایا کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا محبوب تبلیغ کرنا تمہارا کام ہے حفاظت کرنا میرا کام ہے جب پرمانے خداوندی سنا تو حضور علیہ سلاۃ والسلام نے لوگوں کو حکم فرمایا میرے آکا علیہ السلام نے لوگوں کو حکم فرمایا یہ لوگوں, لوگوں میری حفاظت کرنے کی اب ضرورت نہیں کیونکہ میرا محافظ خود رب العالمین ہے یہ حدیث کا یہ جناب یہ اس آیت کا شان نظور ان کی تفسیروں میں سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ سلاد و سلام آپ کی آپ کی جناب حفاظت کی جاتی تھی ہاں جی اور مدینہ شریف میں حفاظت ہوتی تھی تو اللہ نے یہ آئے کریمہ نادل پر دی تو جب اس کا شان نزول ہی دوسرا ہے تو غدیر والا واقعہ یہاں سے کیسے ہو گیا پھر اس کے زمرے میں جناب انہوں نے جو گڑا ہے تو سن لیجیے گا کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ اس بات کے بارے میں جناب ان کے مولوی رجال کشی میں لکھتا ہے ان ابی عبد اللہ علیہ السلام ابن کال اب انا پلان کبال ہی لنت اللہ امام جا پر صادک رضی اللہ تعالیٰ نو پرماتے ہیں جو یہ کہ ہم اہل بی اور اس پر اللہ کی لانت ہو جو اس میں شک لائے اس پر بھی اللہ کی لانت ہو تو سن لیجئے گا انہوں نے جناب والا انہوں نے کیا کیا حضور علیہ سلاد وسلام کے خلاف ایسی بات کہہ دی کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے معذلہ سما معد اللہ ایسا حکم جو ہے جو حکم خدا بندی ہے جس کے بارے میں تعید کی جا رہی ہے کبھی تو جبریل امین کی عرفات میں تشریف لا رہے ہیں کبھی منا میں تشریف لا رہے ہیں کبھی گدیر خم کے مقام پر تشریف لا رہے ہیں اور کبھی آسمانوں پر بلا کر تکیر فرمائی جا رہی ہے اور پھر ایسے بات کو حضور علیہ سلاد و جو ہے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ ان کی تفسیر جو ہے سن لیجیے گا تفصیل میں ساتھی میں بھی موجود ہے تفصیل کم میں بھی موجود ہے واحد اثر نبی الہباد ہی حدیثہ اس آیت کے تحت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی انہا انہا سے آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم ایک راج کی بات کہتا ہوں اگر اس رات کی بات ظاہر کی تو تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا سید رضی اللہ تعالیٰ انا نے عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے آپ فرمائیے وہ راز کی کیا بات ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پکالا انا اباب بکر یلی الخلا سُمَّ قالت أَبُوْكِ قَالَتْ مَنَمْ بَا قَحَادَ قَالَ النَّبْوَانِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ وہ راج کی بات ارشاد فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا حفظہ نے عرض کی یا رسول اللہ حضور وہ خبر ہے آپ کو کس نے دی فرمایا آپ نے فرمایا مجھے علیم اور خبیر نے دی ہے اللہ نے خبر دی ہے وہ خبر کیا ہے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے تو معلوم ہوا اللہ نے جو کام سونپا تھا اور جن کے بارے میں حکم دیا تھا معذ اللہ سما معذ اللہ تو یہ ہوا یہ کہ علی کی بلایت نہیں پنچائی خلافت علی کی بات نہیں کی بلکہ ابو بکر کی خلافت کی بات کر کے ان کی تفسیر سن لیجیے گا تفصیلے لی گا تفسیر کمی سے سن لیجیے گا انل باقر علیہ السلام انہو فقالت علی ان سولہ فکالت تفسیر امر تبایت احاطین علی علیہ السلام لیاح بطن نہمال میرل خاص دیکھ لیجیے گا ان بدبختوں کا عقیدہ تفصیل جنابے والا اور اس کو تفصیل کمی میں یہ بات موجود ہے امام باقا سے روایت ہے لائن لَا اشرک کا لیا بطن نہمالوں اس آیت کے تحت یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا اس کی تفصیل یہ ہے اگر آپ اپنی وفات کے بعد علی کی خلافت کے ساتھ کسی اور کو اس امر پر شریک کار کیا تو اس جرم کی پداش میں اس جرم میں آپ کے تمام ہسنا جو ہے ضائع کر دیے جائیں گے لیا پتنہ معلوم کا ولا سکون خاصرین آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے حضور علی سلاط وسلام کے بارے میں یہ الفاظ ادا کرنے والا کہ آپ کے امال ضائع کر دیے جائیں گے اگر تم نے علی کی خلافت کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو معلوم ہوا میرے نبی علیہ سلام نے تفسیر کمی کے حوالے سے تفسیر صابی کے حوالے سے سیدنا ابو بکر کی خلافت کا اعلان فرما کر سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کا اعلان فرما کر یہ بات ثابت کر دی کہ جناب آپ کے اعمال ضائع ہوگی آپ کے آپ خسارے والے ہوگی ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والا جہنمی نہیں تو اور کیا ہوگا اور انہیں کے بارے میں ان کے بارے میں جناب والا پھر دیکھ لیجئے گا کہ حضرت علی المرتض کرم اللہ میں وہی آیت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر یہ یہ روایت درست ہے یہ روایت غدیر والی درست ہے تو سن لیجئے گا وہ حدیث گرتاس جو ہے آخری دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پر جو افطرا دیا جاتا ہے جی وہ حدیث جھوٹی ہے اگر یہ سچ ہے کیونکہ پہلے احت ہو چکا خلافت کی بات ہو چکی تو اس ٹائم پھر کاغذ مگانے کا کیا جناب تک تھا کیا بنتا تھا اگر کاغذ مگانے والی حدیث صحیح ہے تو اس حدیث کا تو دو لیا نکل جاتا ہے جس کا جو ان دونوں میں سے جس حدیث کو بھی بچانا چاہے بچا لے پہلی کی وجہ سے تو حضور علی سلاسلام کے امال انہوں نے غارت کر دیے اور دوسری کی وجہ سے جناب والا یہ حدیث غارت کر دی اب آئیے اس حدیث کی طرف جناب والا کیونکہ کہ آپ نے سوال چار پانچ چھ کر دیے ہیں ایک میرا خیال ہے آپ کی سمجھ میں آ ہوگا کہ یہ اصل کیا ماجرا ہے دوسری اس حدیث کی طرف جناب والا وہ سیدہ ختون جنت رضی اللہ تعالی انہا کے دروازے والی جو ہے نا روایت اس کو سن لی لیجیے گا یہ لوگ بڑے شد و مت سے پیش کرتے ہیں اس کی سن سن لی لیجیے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو تبری میں اس کی سند موجود ہے حد سنہ ابن حمید آپ نوڑ کر لیں حد سنہ ابن حمید حد سنہ جرر ان مغیرہ ان زیاد بن قلیب کالا آتا عمر بن خطاب مندل علی وفی طلحت وزبیر ورجال من المحاضرین بکالا واللہ لا حرکنہ علیکم و اول تخرجنہ الال بی بی خارج مسلطن یعنی یہ آخر تک ادیز جو ہے وہ بیان کرنے کے اصل یہ ہے کہ میں نے اس کی سنعت بیان کرنی تھی اب اس کی سنعت میں سب سے پہلی بات یہ جو ہے وہ ہے زیاد بن قلب آپ نے نام سنا نا زیاد بن قلب کا اس ادیز کی سنعت میں زیاد بن قلب ہے اور, اور اس کے بارے میں امام ابو حاتم رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میزان العتدال میں یہ بات موجود ہے جلد پہلی سفر نمبر تین سو سفر تو کتابوں سے بدلتے رہتی ہیں لیکن یہ زیاد بن قلیب کے ترجمے میں یہ میزان العتدال میں یہ بات موجود ہے ابو حاتم نے کہا زیاد بن قلع حافظ حافظ کے اعتبار سے مضبوط نہیں یعنی اس کے حافظے میں کمزوری ہے لیسا بالمتین پی متی ہپ دہی لئی پی ہپ ہی وہ ایسے آدمی کی روایت بیان کرنا کسی کے خلاف جس کا اپنا ہافہ ہی ٹھیک نہیں ہے جس کا آپہ ٹھیک نہیں اس کی روایت کب قابل قبول ہوگی دوسرا نام جو ہے اس کا دوسرا راوی جو ہے اس کی بات سن لیجئے گا وہ جریر بن عبد الحمید ہے جریر بن عبد الحمید اور جریر جو ہے اس کے بارے میں جناب والا وہ سن لیجیے گا امام زا نے میزان العتدال میں اس کے بارے میں لکھا ہے کالا احمد بن ہمبل لم یقن بل حدیث لاکن زکر البہ سننی ہی پی سلا سین حدیث بن عبد الحمید کال قد نوشبا پی آخر عمر ہی علا سوز اور جناب والا امام احمد بن ہمبل جو ہے وہ فرماتے ہیں یہ جیر بن عبد الحمید جو ہے حدیث میں ذہین نہیں تھا ہاں جی امام بیٹی نے اپنی سنن میں اس کی تیس کے قریب احادیث ذکر کی ہیں اور یہ بھی فرمایا یہ شخص آخری عمر کے حصے میں سوئے جو ہے اس کی طرح منسوب ہو گیا تھا یعنی اس کی قوت حافظہ جو ہے بری طرح خراب ہو چکی تھی لوگ اس کی قوت حافظہ کو اچھا ہی نہیں سمجھتے تھے یہ جنابے والا سن لیجئے گا اور ابن حدیب شیعی کے نزدیک اس حدیث کا درجہ کیا ہے جو حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور ایک شیعہ جو ہے وہ اس کا درجہ کیا بیان کرتا ہے اب شرح ابن حدیب جو ہے وہ پڑھ کر دیکھ لیجیے گا تو اور یہ شرح ابن حدیب جو ہے یہ شرح نہ البلاغہ ہے اور اس کی جلد نمبر چار پر ہے اور جز اشرور یعنی بیس جد ہے اور اس میں جناب والا وہ لکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ اما زکر ہوں مینل ہجوم اللہ دار فاطمہ جما الحت و تحریک غیر واسو کن بھی غیر و معل علیہ پی حق کی بل ولا پی حق یاد مسلم ممن عبد الله وہ کہتا ہے بہرحال یہ روایت جس میں سیدا فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ ہجوم کرنے اور اسے جلا دینے کا ذکر ہے یہ خبر باہد غیر موصوف بھی ہے صحابہ کرام کی شان کی تنقید کے بارے میں ایسی روایت مردود ہے بلکہ ایسی روایت سے تو کسی عام مسلمان کی تنقید نبی نہیں ہو سکتی اور جس کی عدالت ظاہر ہو وہ خود شیعہ جو ہے جناب شرا ابن حدیث والا وہ خود جو ہے اس حدیث کا رد کر رہا ہے تو ہمارے لیے کب حجت ہوگی اور تیسرا تیسرا جناب والا یہ بات جو ہے سیدنا فاروق اعظم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ و السلام کے جنازے میں شریک نہیں تھے یہ بات یہ بات ثابت کرنے والے کو جناب ثابت کرنے والے کو انعام دیا جائے گا میں فقیر اشرف القادری یہاں موجود ہوں لیکن خلافت کا پہلے ہونا اس بات کی دلیل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت فروخ آدم رضی اللہ تعالیٰ نو اگر یہ نہ کام کرتے تو مسلمانوں میں ایک فتنے کا دروازہ کھل جاتا اور یہ یہودی جو ہیں ابن سبا یہودی کی مانوی اولاد جو ہے یہ فتنہ لے کر اٹھے ہیں اور فتنے کے حامی گیر ہیں فتنہ ہی چاہتے ہیں یہ کب چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ان کے بڑے جو ایرانی ہیں نا اور جو ان کا بڑا اس کے ساتھ سلوک کیا گیا اس کے بعد یہ پیدا ہوئے ہیں یہ کب چاہتے تھے کہ مسلمانوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے فاروق اعظم نے ان کی ایند سے اینٹ بجا دی ہے یہ کب چاہتے ہیں کہ فاروق اعظم سے ان کی صلاح ہو اور یہ مخالفین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہیں اور یہ یہودیت کی پیداوار ہیں اس لیے ایسی باتیں گڑتے رہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ورنہ حضور ع سلاد و سلام آپ کے جنازہ میں یہ سب شریف تھے آپ کہتے ہیں تاخیر کیوں ہوئی یہ بات کہہ رہے ہیں تاخیر کیوں ہوئی ارے بھائی سن لو حضور علیہ سلاد وسلام پر جنازہ کیا تھا کہ آپ پر سلاد و سلام پڑا جاتا تھا پہلے فرشتوں نے سلام عرض کیا فرشتوں کو سلام عرض کرنے کے لیے ٹائم تھا پھر مسلمانوں میں اہل بیت نظام نے سلاد و سلام پیش کیا اس کے بعد اس حجرہ مبارکہ میں جو آج سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ و تعالی کا حجرہ شریف ہے اس حجرہ شریف میں دس آدمیوں سے زیادہ گنجائش ہی نہیں تھی اور دس دس کر کے آدمی جاتے تھے اب بتلاؤ ایک لاکھ کے قریب صحابہ گرام ہے دس دس کر کے آدمی جائیں گے فلا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے اور جب دیوانے سلام پیش کریں گے یہ نہیں کہ باغدے باغدے بلکہ سرکار کے متوالے جب سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وقت تو چاہیے نا تو اس میں جناب وقت کتنا لگے گا پہلا اس کا حساب کرو پھر انشاءاللہ شاء تخیر کا جواب میرے پاس ہوگا اور ایک لاکھ سے صحابہ دست دست کر کے اس حجرہ شریف میں گئے ہیں اور انہوں نے سلاد و سلام پیش کیا ہے تو اس بات کا جواب جو ہے آپ لوگوں کے ذمہ ہے باقی انشاءاللہ یہ ویسے چلتی رہتی ہیں اور یہ کام ہوتے رہتے ہیں یہ مختصر تھا میں نے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا ہے اور تھک بھی گیا ہوں بوڑھا آدمی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ کل کل کالے کپڑے واپ پہننے والے محرموں میں یا غیر محرم میں کالے کپڑے و جو پہننے والے ہیں ماتمی جو ہیں یہ جہنمی ہیں اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم آواز آ ہے میری سوری <coughs> السلام علیکم آواز ہے. السلام علیکم اچھا وہ سوری میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو سیٹنگ حضرت ماشاءاللہ اللہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ آپ کا تو ویسے جواب جو ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ ایک گھنٹے پہ ہوتا ہے اتنے تفصیلی ہوتا ہے لیکن آج کچھ کوئی عجیب سا دینے کہ آج آپ نے تین چار سوالوں کے مختصر اور بڑے جامع جوابات بڑے مختصر عرصے میں آپ نے دے دی تو وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں انشاءاللہ آج ایس ٹی بھائی کو دے دیں گے اور وہ ان شاء اللہ کو پیش بھی کر دیا جائے گا تو بہت شکریہ حضرت آپ کو مطلب آپ کی عمر کا ہمیں ضرور اور آپ کی بزرگی کا بھی ہمیں وہ احساس ہوتا ہے لیکن کچھ جوابات بھی ہوتے ہیں تو آپ سے ہمیں ملتے ہیں تو اس لیے آپ کو تکلیف دینا پڑتی ہے تو آج جناب کوئی حضرت بھی آج ہمارے رضا صاحب جو شیخ العدیز جناب حضرت مولانا محمد اشرف القادری عالیہ اور ہمارے بہت ہی بڑے مہربان اور عالم دین اور کمال کی بات یہ ہے علماء تو بہت ملتے ہیں لیکن با حوالہ کتاب ہر بات دلیل سے کرنا مطلب یہ حافظہ اور اتنی کتابیں پڑھنا اور اس کو اپنے سامنے رکھنا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا اصل یہ ہوتا ہے کمال کے بعد تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ ان سے کام عام لے رہے ہیں یہ اللہ کی تسمر رحمانیہ ہیں فارسی میں کہتے ہیں کہ ای سعدت بزور بازو یہ نیز مطلب کہ زور بازو سے یہ اعزازات کسی کو نہیں ملتے یہ نصیبوں سے ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل اور جان و مال میں آل اولاد میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پہ تا دیر اندیر جو ہے ہم پہ قائم دائم رکھے اگرچہ میں اہل زبان نہیں ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں بولنے کی کچھ کمی بیشی ہو جائے کر تو اس کے لیے ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ نے ماشاء اللہ بڑا ایک دلائل کے ساتھ بیان فرمایا اور بڑی یعنی یہ سمجھ کے خوشی ہوئی کیونکہ میں ایک شیعہ کی کتاب پڑھ رہا تھا اس میں اس نے یہی معذ اللہ جو ہے وہ تنقید کی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی جی بالکل یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ سوائے اہل بیت کے کچھ چند افراد کے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ جو وسال کی جو یہ سمجھنے کے جو تقریبات تھی یا جو طریقہ کار تھا اس میں کوئی بھی شریک نہیں تھا بلکہ یہ سب کے سب وہاں خلافت کے چکر میں وہ بتا اس کی نا آپ کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے جو شیعہ لوگ ہیں وہ لکھیں گے تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ آپ وہ سارے کے سارے خلافت کے چکر میں ادھر گئے ہوئے تھے اور کوئی بھی مسجد نبوی میں نہیں تھا مسجد نبوی خالی پڑی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے اندر سے کچھ چند ہی افراد شامل تھے جنہوں نے اس کی تقسیم فرمائی لیکن حقیت آج آپ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ بڑا اس میں یعنی حقیت کیونکہ بے شمار ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر اس کو دونوں لوگ سے نہ دیکھے جائیں تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی اگر ایک ہی آدمی کی نیچی ہوئی بات پڑھی جائے اور اس کی ہی دلائل کو دیکھا جائے اور یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کے جو خلاف جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں تو آدمی بڑی آسانی سے یہ ہے کہ وہ اس کو یہ سمجھ کے کہ گمراہ ہونے کے یا اس کو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے یعنی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آدمی خصوصاً جو ایسے معاملات ہیں جس میں ساوائ کراؤنڈ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہو یا صدیقین میں سے کسی کے اوپر کچھ کہا جا رہا ہو تو ضرور اس کی دونوں طرف کی چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آخر ایسا یہ کہنے والا کیوں کہہ رہا ہے تو جب اس کی حقیقت سامنے آئے گی اور اس کے پیٹ کے پیچھے کیا ہے جب اس کا بات کا پتہ چلے گا تو ان اللہ تعالیٰ جو ایمان ہے وہ بڑا مضبوط ہوگا اگر ویسے ایک ایک کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا حضرت علامہ فیض اویسی صاحب جو ہیں ان کی کتاب تھی اور وہ قبر عامینہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے نام سے وہ کتاب ہے کل بڑا یعنی بھاری دن ہو گیا تھا میرے لیے بڑی تکلیف ہوئی بڑا افسوس ہوا کہ اس کے اندر ایک صاحب نے حضرت سیض اور صاحب کو ایک خط میں لکھا تھا کہ وہ لوگ مکے سے مدینے جاتے ہوئے راستے میں ابوا کے مقام پر کے جہاں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف تھا اور یہ واقعہ 1999 کا ہے اب اتنا زیادہ پرانا بھی نہیں ہے تو وہاں سے ان کا گزر ہوا اور خصوصاً انہوں نے کہا کہ جا کر ہم حضرت بہ آمینہ کے مزار پہ حاضری ہی دیتے ہیں لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ حضرت بی بی آمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جو ہے وہ بدوزک پھیر دیا گیا تھا اور وہاں پہ ایک بہت بڑا گڑھا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کھود دیا گیا ہو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پہاڑی کے اوپر جو سبز پتھر ہوتے تھے نشانی کے طور پر جو گمبر ٹائپ کا جو بھی تھا جو مجھے کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن وہ ان کو بھی توڑ توڑ دیا گیا تھا پہاڑی کے اوپر جہاں وہ ان کا مزاش رہی اس کو یہ کہ اس پہاڑی کو کاٹ کر اس پہاڑ کو دھکیل دیا گیا تھا وہاں پہ اور زمین پہ اتنے کانچ باریک پھینک دیے گئے تھے کہ کوئی وہاں چل نہ سکے اور دوسرا اس پہ لکھا تھا کہ بڑی حد تک یعنی وہاں پہ گندگی ڈال دی گئی تھی کوڑا کرکٹ ڈال دیا گیا تھا اور پھر وہ صاحب اپنا اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ یہ دیکھے تو بڑا دیکھ افسودہ ہو گئے اتنے میں وہاں کے جو نجدی وہ جو وہاں کے صورتیں ہوتے ہیں جو وہاں کے فوج پولیس والے ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ ہمیں پکڑ کے لے گئے اور پینتالیس منٹ تک ہمیں انہوں نے بڑی بڑا یعنی سخت رویہ اختیار کیا اور ہمیں واحبیت سمجھاتے رہے اور بتاتے رہے کہ وہابیت صحیح ہے یہ ہے وہ ہے تو بہت کل جب وہ پڑھا وہ کتاب پڑھی تو بڑا یعنی بڑا دکھ ہوا اور پورا دن ایسا ہو گیا کہ یقین کرنے کے مزہ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخری ظلم و ستم کب تک ہوتا رہے گا لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنے پرانے لوگوں کی جو یاد یاد یادیں یاد یاد یاد ہوتی ہیں جو جگہیں ہوتی ہیں اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں اس کو حفاظت رکھتے ہیں ان کی وہ نشانیاں ہوتی ہیں ان کی وہ ہسٹریاں ہوتی ہیں اور یہ لوگ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہسٹریوں کو مٹانے میں اور جو آپ سے جن کا تعلق تھا ان کے جو یہ سمجھ لیں کہ آثار قدیمہ ہیں ان کو ختم کرنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں حفیظ اور احمد اویسی صاحب نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے سب بیانات فرمائے کہ جو حضرت بی, بی, بی آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اوپر اور ان کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وزادت کے وقت جو واقعات پیش ہوئے اور ساتھ میں یہ بھی بڑی ایک خطرناک بات بتائی کہ جو یہ وہابی ہیں وہاں کے اب ان کا جو آخری مشن رہ گیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور ہے وہ ان کا اب سب سے بڑا مشن ہے اور وہ اس پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کو اور جو آپ کا قبار شریف ہے سب گمبد ہے اس کو کسی طریقے سے بھی ہٹایا جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ عرصے پہلے اویسی صاحب نے لکھا ہے کہ دو آدمی جو ہیں وہ اوپر چڑھائے تھے تاکہ وہ جا کے کچھ معذ اللہ کچھ کریں لیکن وہ اوپر سے گر کر مر گئے اور اس کے بعد یہ لوگ پھر کچھ ٹھنڈے ہو گئے اور انہوں نے ابھی کوئی اقتدام نہیں لیا لیکن بتا یہ رہے کہ مزار شریف کے چاروں طرف ایسے معاملات کی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے مزار شریف کو چھپایا جائے سبز گنبد کو چھپا دیا جائے اور جب سبز گنبت چھپ جائے گا اور لوگوں کو اس کی نظریں اتنی زیادہ اس پہ نہیں پڑیں گی تو پھر ان کی یہ پلاننگ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ راتوں رات کسی طرح بھی اس کو ہٹا دیا جائے اور فیض اویسی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ مجھے بڑی اس کی ہے بڑی ایک وہ ہے کہ یہ وہاں لوگ وہ کام کر جائیں گے کہ جو یہود نسارہ بھی سکے تو بہرحال یہ کہ اگر کبھی موقع ملے تو اس پر بھی ضرور روشنی ڈالیے گا کیونکہ جو عوام المسلمین ہیں ان کو اس معاملے میں وہ بالکل ہی پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ مجھے بھی ابھی تک یہ پتا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے 1999 کے اندر جو ہے وہ حضرت بی بی عامن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو شہید کر دیا اور اس طرح کی مستعفی کی اور بات کا کہنا یہ ہے کہ لگتا ایسا تھا کہ آپ کے جسم اقدس کو وہاں سے نکال کے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کے متعلق انہوں نے وہ معذ اللہ فتویٰ بھی ایشو کیا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ وہ ان کے اوپر یعنی یہ سمجھنے لے کہ وہ کہا ہے کہ یہ مشرق تھیں اور تم مشرق کے مزار پہ آتے ہو مشرق کی پوجا کرتے ہو ماد اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کے وہ جو عربی کا فتوا ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ Uh, اس کتاب کے اندر اس کی اوریجنل uh, فتح کے عربی لبا ترجمہ بھی موجود تھا تو اگر کسی ساتھی کو یہ کتاب ملے کہ قبر عامنا کے نام سے حضرت فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب ہے اور واقعی میں پڑھنے جیسی انسان کا دل ہل جاتا ہے اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا قابرین کے ساتھ جو ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا یہ لوگ اور ظلم ڈھائیں گے اور معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایکشن نہ لیا جائے کچھ نہ کیا جائے اور پھر وہ کوئی ایسا قدم اٹھا جائے کہ پھر امت مسلمہ جو ہے وہ زندگی بھر پچھتاتے رہیں کہ کاش ہم کچھ کرتے تو بحر یہ ہے کہ لوگوں کو کم سے کم اس سلسلے میں اویر کرنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان کی پلاننگ کیا ہے اور یہ کس طرح ہاں ہماری نشانیاں جو ہیں وہ اس کو مٹا رہے ہیں اور یہاں تک ایک میں حدیث میں پڑھا تھا کہ ایک سعدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود البی کے انسان سے فرمایا کہ آپ کسی خاص جگہ پر نماز پڑھیں تاکہ آپ کے بعد ہم اس جگہ کو اپنی نشانی بنائیں اور اس پہ نماز پڑھا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھی تھی اور وہ مسجد کے اندر جو تھا عرض اعداد تک وہ سمجھنے کہ یہ نجدیوں کے آنے سے پہلے تک یہ سلسلہ جاری تھا کہ کیونکہ جاج کرام تھے یا زیارت کے لیے جاتے یا عمرہ کے لیے جاتے تو وہ اس مسجد میں انہوں نے ایک اس کو اس طرح قوا ٹائپ کا بند بنا دیا تھا اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کی تھی اور لوگ وہاں نماز ادا کرتے تھے لیکن انفارچونیٹلی اب انہوں نے اس جگہ کو بھی یہ ہے کہ مسجد میں سے ہٹا دیا ہے اور وہ جو مخصوص جگہ تھی جہاں یہ نشانی موجود تھی کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اب وہ نماز نشانی جو ہے وہ لوگوں کو پتا نہیں ہے تو بہرحال لیے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یہ بس کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے بھی اسلام کو ہے وہ نیس نابود کر دیا جائے کیونکہ جس قوم کی نشانیاں باقی نہیں رہتی جیسے کہ نصرانی قوم جو ہے کرسچن قوم ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے چھ سو سال کا ایک عرصہ ہے جس کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے ڈارک ایج سکس ہنڈریڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مبوشے سے چھ سو سال کے پہلے تک کا عرصہ اس کو ایک ایسا عرصہ ہے اس کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے اس عرصے میں ان کے پاس کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے ان کے پاس ایسا کوئی لٹریچر موجود نہیں ہے ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ اس عرصے میں کرسچینٹی یا جو عیسائیت ای ای ہے اس کے ساتھ کیا ہوا اور اسی عرصے کے اندر ان کے اندر بہت سی خرافات اور شرک نے جنم لیا اور اسی کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ٹرینیٹی تین خداوں کا تصور لیا اسی کے اندر انہوں نے پھر وہ پچیس ٹوئنٹی فائیو دسمبر کو کرسمس کا ٹائم دیا اسی کے اندر انہوں نے شراب اور سور کو پھر یہ ہے کہ حلال کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قوم کی نشانیاں باقی نہ ہوں ان کی, ان کی یادگاریں باقی نہ ہوں ان کی قدیم تاریخ باقی نہ ہو تو وہ پھر لوس ہو جاتی ہے تو یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقامات ہیں جو نشانیاں ہیں اس کو ختم کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو پتا ہی نہ چلے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے کہاں اپنے زندگی گزاری جب کچھ احساس ہی نہیں ہے آج آپ اسرائیل کے اندر دیکھیں تو ہر چیز کو محفوظ رکھا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت مصع السلام سے جتنی چیزیں سب کو محفوظ رکھا گیا ہے اور حضرت داود علیہ السلام کی جگہوں کو محفوظ رکھا گیا ہے کہ اپنی نشانیاں انہوں نے محفوظ رکھی ہیں لیکن آج مسلمان اس برفائی لگا ہوا ہے کہ جو ان کی نشانیاں ہیں وہ اس کو ختم کر دی جائیں تو میں حضرت کے لیے مائک ریلیز کرتا ہوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ظالم لوگ ہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم کی جنہوں نے انتہا کر دی ہے اللہ تعالی ہم ان سے خلاف یا طافرمائے اور ایسے بزرگ علمائے دین اور صحیح لوگ ہمیں عطا فرمائیں جو کم سے کم اسلام کی جو ہے وہ شان و شوقت کو دوبالہ کریں حضرت میں مائیکل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ, اللہ, اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی بس چند باتیں اجازت چاہوں گا پھر کل ان شاء اللہ ملاقات ہوگی اللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اسلامی ایجوکیشن پر میری ایک تقریر موجود ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام آپ کے والدین جنتی اور والدین کے اہل ایمان ہونے پر آپ اس تقریر کو سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جنتی ہیں اور مومن تھے ٹھیک ہے نا لیکن چند باتیں عرض کرنا ضروری ہے اور وہ باتیں اگر آپ لوگ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ بہت ہی نفع ہوگا جی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اس بات پر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ حضور علیہ سلاۃ والسلام آپ کے والدین کریمین جنتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تفصیل روح المعانی میں ایک روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ جانوروں میں سے حیوانات میں سے دس جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے دس جانور جنت میں داخل ہوں گے سب سے پہلے صالح علیہ السلام کی اونٹنی دوسری ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا تیسرا اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دمبا آیا تھا چوتھی جناب موسا علیہ السلام کی وہ گائے جس کا ذکر قرآن میں ہے پانچواں یونس علیہ السلام کی مچھلی یونس علیہ السلام کی مچھلی اور چھٹا جو ہے عزیر علیہ السلام کا گدا ساتواں جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی چونٹی آٹھواں جو ہے وہ حد ہد جس کا ذکر قرآن میں ہے نواں جو ہے صحاب کاف کا کتا ہے دسواں نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنی ان تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا اور شہزادی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اصحاب کہب کے کتا جو ہے چند دن نیک مردوں کی صحبت کی وجہ سے جس کو چند دن نیک مردوں کی صوبت میسر آئی ہے اور وہ ان لوگوں کے ساتھ مینڈے کی شکل میں جنت میں جائے گا چند دن صحبت کی وجہ سے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام جانور جو ہیں یہ تمام کے تمام جانور حب و صحل علیہ السلام کی اٹھنی ہو ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا ہو اسماعیل علیہ السلام کا دمبا ہو موسا علیہ السلام کی گائے ہو یونس علیہ السلام کی مچھلی ہو ازیر علیہ السلام کا گدا ہو سلیمان علیہ السلام کی چونٹی ہو یا وہ ہد ہد ہو جو سلیمان علیہ السلام کے لیے خبر ملکہ بلقیس کی لائی تھی یا صحاب کاف کا کتا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اونٹنی ہو ان سب کی نسبت جو ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق کی بنا پر انہیں یہ شرب دیا گیا ہے اس بات میں کسی کو شک نہیں جب ہم ان میں سے ہر ایک کے تعلق اور نسبت پر غور کرتے ہیں تو تمام سارے اسباب تعلقات کے جو ہیں وہ حضور علیہ سلاۃ وسلام اور آپ کے والدین کریمین بالخصوص آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی ان میں جو موجود ہیں اور وہ دوسری کسی چیز میں موجود نہیں دوسرے سب کا تعلق جو ہے وہ اگر گائے کی نسبت ہے بچڑے کی نسبت ہے ابراہیم علی سلام اور موسا علیہ السلام کی طرف ہے اس سے کہیں بڑھ کر حقیقی تعلق جو ہے حضور علیہ سلاد و سلام کا اپنے والد ماجد سے ہے اگر مچھلی نے یونس علیہ السلام کو چالیس دن اپنے اندر ٹھہرائے رکھا جس کی وجہ سے وہ جنتی ہے تو سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطنے اطہر میں میرے نبی علیہ السلام چالیس دن نہیں بلکہ نو ماہ تک حضور علیہ السلام قیام پذیر رہے ہیں اگر ازیر علیہ السلام گدے پر سواری کرے تو گدا جو ہے وہ جنتی ہے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی انہا کیا نور نظر کو اپنے ہاتھوں پر کبھی اپنی گود میں سوار نہیں کیا اگر گدے پر سواری سے یہ شرپ آ گدے کو ہو سکتا ہے تو حضور علی سلاد و کبھی سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی انہا کے گود میں کبھی سوار نہیں ہوئے کیا کوئی یہ کالک پیدا نہیں ہوا ہاں؟ اور تو حضور علی سلاد و اگر چونٹی کی باتیں سن کر فاطح حکم من لحاظ یہ چونٹی کی بات سن کر سلیمان علی السلام مسکرائے ہیں جس کی وجہ سے سلیمان علی السلام کی وہ چونٹی جنتی ہے تو کیا کبھی سیدہ امنا کی بات سن کر میرے نبی مسکرائے نہیں کیا یہ تعلق کم ہے کبھی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا اور کیا وہ کتا جس نے اصحابے خا... اصحابے کی خدمت کی ہے کیا آپ کی والدہ معدہ سے دودھ پلانے کی خدمت مکہ سے مدینہ مدینہ سے پھر مکہ واپس لانا انہیں ہر طرح دیکھ بھال کرنا کیا یہ دونوں برابر ہے یہ برابر ہو سکتی ہیں کبھی یہ سب باتیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ میں بدرجہ کمال موجود ہیں اگر ان نسبتوں کے پیش نظر دیکھا جائے تو سیدہ امنہ جنتی ہے دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہے جی یہ کبھی نہیں <سؤال> ہو سکتا کہ جس پیٹ میں میرے آکا علی سلام <سؤال> رہیں وہ جہنم میں جائے اور جس گدے پر ازیر علی سلام <سؤال> تو جو ہیں سوار <سؤال> ہو وہ جنت میں چلا جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا جس گود میں مصطفیٰ پیارے کھیلے اور ان سے ہنسے کھیلے اور ان سے تبسم فرمائیں تو وہ چونٹی تو جنت میں چلی جائے تو جناب سیدہ آمنا جہنم میں چلی جائے یہ جی تمام نسبتوں کو اگر دیکھیں گے تو سیدہ آمنہ آمنا جو ہے یہ سب سے اعلیٰ ترین قسم کی جنتی ہے اور اگر یہ دس جانور صرف نسبت کی وجہ سے ظاہری تعلق کی وجہ سے جناب جنتی ہو سکتے ہیں تو سیدہ آمنا اپنے پیٹ میں میرے نبی علیہ السلام کو رکھنے کے بعد پھر بھی جہنمی ہے اور سن لیجئے گا حضور علیہ سلاد و سلام مسالک الناپا میں یہ بات موجود ہے حضور علی سلاد یہ دس جانور جو ہیں تفسیر روح بانی نے بیان کیے ہیں اور مسالک الہ میں یہ ہے حضور علی سلاد و سلام جو ہیں قیامت کو سب سے پہلے اپنے قرابت والوں کی چھپا فرمائیں گے اور ان قرابت والوں میں سب سے پہلے جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ ہی تو آتی ہے کوئی کیا اور بھی کو آتا ہے پھر دوسری بات ایک اور بھی بات کو یاد رکھے کہ جناب والا یہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کابر کہتے ہیں وہ حضور علیہ السلات وسلام کو تکلیف دیتے ہیں اور سن لیجیے گا حضور علیہ سلاۃ وسلام کے والدین کے بارے میں کبر کا کال کرنا یہ کوئی عقل کی دلیل نہیں بلکہ ذلت کی دلیل ہے اور سن لیجئے گا ایک مرتبہ لوگوں نے یہ ابو لاب کی بیٹی بیان کرتی ہے کہ مجھے چلا چلا کر کہتے تھے حتب نار کی بیٹی یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا میرے آکا علیہ السلام نے اس وقت غصے میں آپ دے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے نصب اور رشتہ داروں کے ذریعے مجھے تکلیف دیتے ہیں خبردار جس نے مجھے میرے خاندان اور رشتہ داروں کے ذریعے سے مجھے ازیت دی اس نے مجھے ازیت دی جس نے مجھے ازیت دی اسے اس نے اللہ رب العزت کو ازیت دی اب دیکھ لیجئے گا ابو لہب جو ہے عدلی عبدی کافر تھا جہنمی ہے لیکن اس کی بیٹی کی وجہ سے حضور علی سلاد کی قرابت کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے جو مجھے ازیت دے اس نے صرف مجھے ہی ازیت نہیں دی بلکہ اللہ کو ازیت دی ہے جو حضور علیہ سلاد والسلام کو آپ کے والدین کی وجہ سے کہاں کہہ کر عذیت دیتا ہے اس نے صرف میرے نبی علی السلام کو اجیت نہیں دی بلکہ اللہ کو بھی اجیت دی ہے اور پھر ایک اور زرکانی شریف کا حوالہ سن لیجیے گا آخر میں زرکانی شریف میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص ایک عورت نے غلطی سے حضور علی سلاد وال میرے آقا علیہ السلام کا بول مبارک نوش پر مار تھا اس کی سب پیٹ کی بیماریاں دور ہو گئیں زرکانی شریف جلد چار میں یہ حوالہ موجود ہے ام میں ایمن بیان کرتی ہیں کیونکہ ام ایمن وہ ہیں جو حضور علی سلاد و کے پیدائش کے وقت بھی موجود تھی پوری زندگی ساتھ رہی ہیں حضور علی سلاد وسلام ایک فرماتی ہیں ایک رات ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر کے کونا میں پڑے گڑے میں آپ نے بول پرما دیا اور رات کو میں اٹھی پیاسی دی تو میں نے اس گڑے میں سے کچھ پی لیا مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا یہ بول ہے کیونکہ اس کی بینی بینی خوشبو آ رہی تھی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح حسب معمول اٹھے تو ام ایمن کو فرمایا جاؤ جا کر بول کو گرا دو جو گڑے میں ہے میں نے عرض کی خدا کی قسم میں نے تو اس میں سے سب کچھ پی لیا ہے سب کچھ پی لیا ہے کہتی ہیں اس بار میرے علیہ السلام اتنے مسکرائے کہ آپ کی دار مبارک جو ہے وہ نظر آنے لگی آپ نے فرمایا بللہ تیرا پیٹ کبھی بھی کسی دکھ درد میں مبتلا نہ ہوگا ہاں ایک میرے علیہ سلام کے بال مبارک پینے والی مائی کا یہ حال ہے تو میرے اکالد و سلامی جن کے خون پی کر نے ظاہری جسم جو ہے نشیم و نشیمہ پایا ہے تو کیا وہ مائی جہنم میں جائے گی جہنمی ہوگی کافرہ ہوگی اس پر سینکڑوں ہزاروں دلائل دیے جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ کوئی دلائل دیے جائیں آپ لوگ میری وہ تقریر سنیں جو اسلامی ایجوکیشن پر موجود ہے حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کو میں نے جنتی ثابت کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہاں جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اس کے ساتھ ہی میں اجازت بھی چاہوں گا میں صرف خان صاحب کی بات سنوں گا اور اس کے بعد السلام علیکم جی السلام علیکم مارشاء اللہ حضرت آج آپ نے وہ دس جانور بتائے تو کبھی نے نہیں سنا تھا حضرت کشمیر کے سنتے آ رہے ہیں اور کوئی ذہن میں نہیں تھا حضرت ایک مطلب یہاں پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے جو بیٹے تھے کران جو تھے وہ مطلب جہنم میں مطلب وہ تو مسلمان ہو کے نہیں مرے اور دوسرا حضو صحیح وسلم کے بارے میں مشکلات کے ادیش شریف پیش کرتے ہیں کبھی فاطمہ رضی اللہ علیہ کو فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ میرا ایمان لیں مطلب میں کبھی آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا یہ دو اعتراضات کبھی ہیں اس پہ کبھی انشاءاللہ شاء جب آپ کل انشاءاللہ شاء آئیں گے تو اس سے کبھی کبھی آپ کے حضور ہم پیش کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس سے کبھی آپ کا پاس ٹائم ہو تو انشاءاللہ شاء سے بات ہوگی تو کافی لیٹ ہو گیا ہے اور بہت شکریہ آپ کا ہمیں ہم, ٹائم دینے کا اور ہم سر دعائی کر سکتے ہیں اور اللہ ہی آپ کو اس کا جزا اور عطا فرمائے بس وہی وہ بہتر جانتا ہے اور وہ اپنی شان اور کے مطابق ہی اس کے اس کے نیک اس کے محبوبین کا ذکر کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کا جزا اور ان کا بدلہ جو ہے وہی وہ دے سکتا ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہم سر دعائ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ شاء ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہی ہیں اور امید ہے کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو بہت بہت شکریہ کوئی اور بھائی مائک پہ آ کے السلام علیکم